محمد وعلا و علیہ و آفہ بھی جی منتظم نے دین الاد کی الحمدللہ للہ صبح سات بجے سے جو دورہ شروع کیا گیا اس کی پہلی نشش ساڑھے دس بجے اختتام تک پہنچی تھی اب دوبارہ اس کا تیسرا سیشن شروع کیا جا رہا ہے ہمارے شیخ مغرب تشریف لا چکے ہیں اور جو مسائل ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بڑے اہم مسائل ہیں اور وہ خرید و فروخت کے متعلق مسائل ہیں فقیقائدے ہیں ان پر شیخ محترم بڑی آسان لفظوں میں اور اچھے انداز میں آپ حضرات کے سامنے درف دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں مرکزہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی مشیت سے تیسرے سیشن کا آغاز کیا جا رہا ہے اور آپ حضرات صرف داری سے کہ جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب سامنے تشریف لائیں تاکہ شیخ کو آپ لوگوں کو باتوں کو سمجھانے میں آسانی ہو اور جب اس اور سامعین سامنے ہوتے ہیں تو متوج کو بھی یا طرف دینے والے کو بھی حوصلہ ملتا ہے اور باتوں کو سمجھانے میں ان سے آسانی ہوتی ہے امید ہے کہ ضرورت نوج کے آداب میں سے بھی ہے کہ انسان ایک ساتھ بیٹھیں اور سامنے بیٹھیں اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اس دورے کو کامیاب بنائے بنائیں مزاج بلاخل السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے کا آغاز کرمائیں اور ان سے ہم لوگوں کو مستفید بنائیں ہمیں مزاج بلا کر کماعت کے بعد ہم نے پہلا قاعدہ شروع کیا تھا اور پہلا قاعدہ عربی میں کیا ہے جی روش بھائی کیا ہے عربی میں السلو فی بیوی البا کہ بیو میں اصل یہ ہے کہ ہر بے مباح ہے جائید ہے حلال ہے درست ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کہے گا کہ آپ جو بے کرنے لگے ہیں وہ غلط ہے دلیل اس کے ذمہ ہوگی اور جو اس اصول پہ عمل کرتے ہوئے کوئی بے کر رہا ہے اسے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کی کئی مثالیں مولف نے پیش کی اب چند آخری مثالوں میں سے ایک مثال کا تعلق حصہ سے ہے شیر سے اور اس میں سب سے پہلے حص کی تعریف کیا ہے شیئر کی تعریف کیا ہے تو تعریف عربی میں بھی آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے اردو میں بھی جز ان منشری کا تنقوع المشتری بسمان المعین یعنی کہ کسی بھی حقیقی کمپنی کا ایک حصہ جسے خریدنے والا ایک مقرر اور معلوم قیمت کے عوض خریدے کچھ کمپنیاں فی واقع موجود نہیں ہوتی وہ بس اوراک میں ہوتی ہیں وہ اگر آپ تلاش کرنے نکلیں گے تو آپ کو نظر نہیں آئیں گی تو ان کی بات نہیں ہو رہی حقیقی کمپنیوں کی بات ہو رہی ہے حقیقی کمپنی کے کئی شیئرز ہوں گے کئی حصے ہوں گے ان حصوں میں سے ایک حصہ اس کو آپ حصہ کہیں گے عربی میں جز کہیں گے اور شیئر کہیں گے اور یہ حقیقی کمپنی کا حصہ جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے وہ حصہ کیا ہے اس کی قیمت کتنی بنتی ہے اب اگر کمپنی ایسی ہے جو حقیقت نہیں ہے تو وہ ہمارے موضوع سے خارج ہے ہماری اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہے کیونکہ وہ موجود ہی نہیں ہے اور ایسے ہی اگر شیئرز ایسے ہیں حصص ایسے ہیں کہ جن کی قیمت معلوم نہیں ہے خریدنے والے کو تو اس سے بھی ہمارے موضوع کا تعلق نہیں ہے ہمارا موضوع وہ شیئرز ہیں جو حقیقی کمپنی کے ہیں اور ایک شیئر کی قیمت کتنی ہے یہ خریدنے والے کو معلوم ہونا چاہیے اب ان کا کیا حکم ہے ان کی بہ کا ہمارا قاعدہ کیا تھا جی السل و فل الباہ کے ویو میں اصل یہ ہے کہ ہر بے حلال ہے اس اصول کے مطابق شیئرز کی بے بھی جائد ہے درست ہے ٹھیک ہے عام طور پہ یہی حکم ہے لیکن چونکہ کمپنیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں اس لیے اس مسئلے کو صحیح معلوم میں جاننے کے لیے علماء کرام نہیں کمپنیوں کو جن کے شیئرز آپ خریدنے لگے ہیں تین حصوں میں تقسیم کیا ہے آپ نے پاس دیکھیے گا آپ کے مذکرے میں لکھا ہوا ہے بے کے لحاظ سے حصص کی اقسام نمبر ایک کیا لکھا ہوا ہے حرام حرام کو کاٹ کے یہاں پہ حلال لکھئے گا حلال کمپنیوں کے حصص نمبر دو حرام کمپنیوں کے حصص اور نمبر تین حرام و حلال کے اعتبار سے مکس کمپنیوں کے حصص اب ہم تفصیلات کی طرف آتے ہیں جہاں تک پہلی پہلے نمبر پہ کمپنیوں کی قسم ہے وہ کیا ہے حلال کمپنیوں کے حصص صاف ستھری کمپنیاں حلال کمپنیاں کس لحاظ سے تین لحاظ سے نمبر ایک ان کی پیداوار اور ان کا کام وہ درست ہے مثال کے طور پہ ایک کمپنی میں کاپیاں تیار ہوتی ہیں اب کاپیاں حرام ہیں کہ حلال چیز ہیں حلال ہیں سائیکل تیار ہوتی ہیں کپڑا تیار ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ ان کا جو عمل ہے ان کا کام ان کی پیداوار ان کی پروڈکشن وہ کیا ہے وہ حلال کی ہے نمبر دو ان کا سرمایہ بھی حلال کا ہے ان کے نظام میں ان کے سسٹم میں جو قوانین لکھے ہوئے ہیں کمپنی چلانے کے لیے وہ سارے کے سارے شریعت کے مطابق ہیں وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہمارا سرمایہ سود سے آئے گا ہم سودی بینکوں سے قرضہ لیں گے ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو کمپنی جو ہے وہ پیداوار کے لحاظ سے بھی حلال ہے سرمایہ کے لحاظ سے بھی حلال ہے اور ادارہ کے لحاظ سے بھی حلال ہے ادارہ سے مراد کیا ہے ایڈمنسٹریشن یعنی کہ جو انتظامیہ اس وقت کمپنی چلا رہی ہے ان کے فیصلے بھی شریعت کے مطابق ہیں اچانک ان کو اگر کوئی قرضہ وغیرہ لینے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے سود پہ نہیں دیا تو تینوں چیزیں درست ہیں تو ان کمپنیوں کو آپ کیا کہیں گے خلا کمپنیاں تو ان کمپنیوں کے شیئر خریدنے کا حکم کیا ہوگا بالکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسرے نمبر پہ وہ کمپنیاں لکھ سکتے ہیں تیسری یہ ہے کہ ان کی انتظامیہ جو چلا رہی ہے کمپنی کو وہ بھی شریعت کے مطابق چلا رہی ہے ایک ہے سسٹم بنیادی سسٹم وہ بھی شریعت کے مطابق ہے اور ایک جو موجودہ انتظامیہ ہے ان کے فیصلے بھی شریعت کے مطابق ہیں دوسرے نمبر پہ وہ کمپنیاں جن کو آپ کے کی یہاں کیا لکھا گیا حرام کمپنیوں کے حصص یہ جب میں نے مذکرہ تیار کیا تھا نوٹس تو میں نے نمبر دو نمبر تین کے درمیان کافی فاصلہ رکھا تھا تاکہ آپ کچھ لکھ سکیں لیکن معلوم نہیں کہ جب میں نے ای میل بھیجی ہے تو اس میں مسئلہ پیدا ہو گیا یا کیا ہوا ہے کہ اب وہ فاصلہ باقی نہیں رہا تو بہرحال اب دوسرے نمبر پہ کیا ہے حرام کمپنیوں کے حصص حرام کس لحاظ سے مثال کے طور پہ اس لحاظ سے حرام ہے کہ ان کی پروڈکشن جو ہے وہ حرام کی ہے وہاں پہ شراب تیار ہوتی ہے شراب تیار کرنے والی کمپنی حلال کمپنی ہوئی کہ حرام کمپنی ہوئی حرام, حرام. یا پھر پروڈکشن تو حلال کی ہے سیکر وغیرہ تیار ہوتے ہیں پنکے تیار ہوتے ہیں کپڑا تیار ہوتا ہے لیکن ان کا نظام اور سسٹم جو بنیادی طور پہ انہوں نے جب کمپنی بنائی تھی جو سسٹم انہوں نے طے کیا تھا اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ وہ کمپنی حرام کمپنی ہے مثال کے طور پہ ان کے بنیادی سسٹم میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا سرمایہ کہاں سے آئے گا ہم قرضہ لیا, لیا کریں گے سودی بینکوں سے تو اب یہ کمپنی کیا ہوئی حرام کمپنی ہوئی ہر وہ کمپنی بھی حرام جس کی پروڈکشن حرام کی ہے اور وہ کمپنی بھی حرام جس کی پروڈکشن تو حلال کی ہے لیکن سرمایہ جو آ رہا ہے وہ سود کا ہے وہ حرام کا ہے تو یہ حرام کومپنی, یہ کمپنی جو ہے حرام ہے اس کے شیئرس خریدنے کا حکم کیا ہوگا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ شیئر خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مالک بن رہے ہیں ایسا ہی ہے نا ایک حصہ خریدیں گے تو آپ ایک حصے کے مالک بن گئے مالک مالکین کی فہرست میں آپ کا نام بھی داخل ہو گیا گویا کہ اس کمپنی کے کئی مالک ہیں ان میں سے ایک آپ بھی ہیں تو ایسی کمپنی کا مالک بننا جس کی پیداوار حرام کی ہو یا جس کا سرمایہ حرام کا ہو یہ درست نہیں ہے تو ایسی کمپنی کے شیئرز خریدنا جائز نہیں ہوگا اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے آپ سے اگر کمپنی ایسی ہے کہ اس کی پیداوار میں شراب بھی ہے اور ان کی پیداوار میں دوسرے نمبر پہ مثال کے طور پہ حاجیوں کے احرام کی چادریں بھی ہیں یہ کمپنی کون سی ہوئی حرام کی ہوئی کہ مکس ہوئی ہمارے شیخ صاحب نے وضاحت کی ہے کہ کمپنی اس کمپنی کو مکس نہیں کہا جائے گا یہ کمپنی حرام کی کمپنی ہے وہ کہتے ہیں اگر کوئی کمپنی ایک ریال بھی کرز لیتی ہے سود پہ وہ حرام کی کمپنی ہے چاہے ایک ریال اس نے سود پے لیا ہو کر ایک ریال باقی سارا یعنی سود کے بغیر ہے لیکن ایک ریال ان کا سود پہ ہے تو یہ کمپنی کون سی ہے اس کو آپ مکس نہیں کہیں گے مکس کمپنی کون سی ہے وہ آگے بجا پائیں گے تو ابھی تیسرے نمبر پہ حرام و حلال کے اعتبار سے مکس کمپنیوں کے حصے اس کی وضاحت ہونے لگی ہے مکس کمپنی آپ کس کو کہیں گے وہ کمپنی جن کی پروڈکشن حلال کی ہے نظام سسٹم بنیادی طور پہ جو طے ہوا تھا اس میں بھی خلاف شریعت کوئی چیز نہیں ہے لیکن انتظامیہ عارضی طور پہ اس کو قرضہ لینا پڑا تو انہوں نے قرضہ کس پہ لیا ہے سود پہ لیا ہے یہ کمپنی ہے مس کمپنی کہ بنیادی تو ان کا سسٹم ہے وہ شریعت کے عین مطابق ہے پروڈکشن بھی شریعت کے عین مطابق ہے لیکن آردی طور پہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے جو فی الحال آج کل کی انتظامیہ ہے انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے جو خلاف شریعت ہے اس کمپنی کو مکس کمپنی کہا جائے گا یہ حرام اور حلال کے لحاظ سے مکس کمپنی ہے اب اس کمپنی کے شیئر خریدنے کا کیا حکم ہے شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ کمپنی وہ ہے جس کو ہم کہیں گے کہ الحلال ابین والحرام ابین ابئی نہ ہوا کہ یہ مشکو کمپنی ہے تو اس کے شیت خریدنے سے بچنا چاہیے دور رہنا چاہیے کیونکہ اس کمپنی کا جو بنیادی سسٹم ہے اس کی طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ کمپنی حلال کی ہے پیداوار کی طرف دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ کمپنی حلال کی ہے لیکن جب آپ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے فی الحال جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ شہریت کے خلاف ہے اس لحاظ سے آپ کہیں گے یہ حرام کی کمپنی ہے تو یہ کمپنی ہے جو جس کو آپ مکس کمپنی کہیں گے مشکوک کمپنی کہیں گے مشتبہ قسم کی کمپنی کہیں گے تو اس کے شیر خریدنے سے بچنا چاہیے لیکن جو خرید لے ہم ہاں اس کو حرام نہیں کہہ سکتے شیخ صاحب نے ایک مثال دی ہے مشکوک چیزوں کی بیگ سے ہٹ کر انہوں نے ایک مثال دی ہے وہ ہمارے لیے مفید ہے اور شیخ صاحب نے ذکر بھی کی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت یہ جانتی ہے کہ یہ جو بال ہے آئی کس کا کہتے ہیں آئی برو جی آئی برو یہ بال نوچنے یہ بال کاٹنے یہ کیا ہے یہ درست نہیں ہے لیکن ایک لڑکی کیا کرتی ہے وہ ان کو رنگین کر لیتی ہے اور رنگ کون سا کرتی ہے جسم کے مطابق بالوں کے کچھ حصے کو وہ رنگ دے دیتی ہے جو اس کے جسم کا رنگ ہے اب اس سے کیا ہوگا اب اس سے یوں لگے گا کہ جیسے اس نے بالوں کو نوچا ہے یا بنایا ہے یا ترشوایا ہے کچھ کیا اس نے اب کہتے ہیں علمائی کے سے سوال ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے تو شیخ صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک یہ مشکوک چیز ہے اگر ہاں آپ یہ دیکھیں کہ اس عورت نے تو خلاف شریعت کام نہیں کیا تو آپ کہیں گے کہ یہ حلال ہے لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ اس نے مشاورت کر لی ہے ان لڑکیوں کی جو ایسی حرکت کرتی ہیں تو اس لحاظ سے آپ کہیں گے یہ حرام ہے تو شیخ صاحب کہتے ہیں اس لیے مشکوک کام ہے اس سے بھی بچنا چاہیے تو کہتے ہیں اس لیے جو مشکو کمپنیاں ہیں ان کے شیئر خریدنے کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ ان کے شیئر سے خریدنے سے بچنا چاہیے لیکن میں کسی ایسے آدمی کو گناگار قرار نہیں دوں گا جو کسی ایسی کمپنی کے شیئر خرید لیتا ہے اب کہتے ہیں یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسی کمپنی کے شیئر خرید لے جس کو ہم نے مشکو کرار دیا ہے تو کچھ علماء کرام کا مشورہ ہے کہ جب اسے اس کمپنی میں سے پرافٹ ملے منافع ملے تو اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے دے تاکہ اس کا مال پاک ہو جائے شیخ صاحب کہتے ہیں میں اس رائے کا قائل نہیں ہوں میں تو یہی کہوں گا کہ ایسی کمپنی کے شیئر نہ خریدیں خرید لیے ہیں تو اب یہ کہنا کہ کچھ حصہ آپ نکال دیں اس سے پاک ہو جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اب آخری مثال ہمارے پہلے قیدے کے تعلق سے کیوں جی شیرز کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں آپ تیسری کمپنی کون سی ہے اس میں کیا ہوتا ہے جی دا دا یا کوئی ایسا حرام کام کر لیتی ہے لیکن بنیادی سسٹم جو, جو, جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے وہ شریعت کے مطابق ہے اچھا اب یہ آخری مثال یہ کیا لکھا ہوا آپ کے پاس دیکھیے گا مانوی حقوق کی بین یہ مانوی حقوق کیا ہوتے ہیں کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو بظاہر نظر نہیں آتی اس چیز کے اوپر کسی آدمی کی جو اتارٹی ہے اس کا جو کنٹرول ہے اس کو مانوی حق قرار دیا گیا ہے مثال کے طور پہ کتاب لکھی ہے کسی نے کتاب کے اوپر جو اس کا حق ہے یہ مانوی حق ہے کسی کی کوئی کمپنی ہے وہ کمپنی کا جو ٹریڈ مارک ہے یہ مانوی حق ہے تو کہتے ہیں کہ یہ مانوی حق جو ہیں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ادبی حق اور ایک مالی حق ادبی حق کیا ہے یہ مانوی حق کی دو قسمیں باندھ گئی اب مانوی حقوق کی دو قسمیں باندھ گئی ایک ادبی حق اور ایک مالی حق ادبی حق کیا ہے مثال کے طور پہ کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے اب اس کتاب میں کوئی تبدیلی کرنی ہے کچھ چیزیں حذف کرنی ہے کچھ چیزوں کا اضافہ کرنا ہے یہ ادبی حق ہے تو یہ کس کا ہے جس نے وہ کتاب لکھی ہے اچھا دوسرا حق کیا ہے کہ کتاب کی بے کا بیگ کے اوپر اتارٹی کس کی ہوگی کتاب کو بیچنا ہے بیچنے کے اوپر اتھارٹی کس کی ہوگی کنٹرول کس کا ہوگا کون ہے جو دوسرے کو روک سکے گا کتاب بیچنے سے کتاب خریدنے سے یہ سارے حقوق کس کے پاس ہوں گے یہ بھی عام طور پہ کتاب کے مولف کے پاس ہوتے ہیں اور کئی دفعہ کوئی مقصدہ بھی یہ حقوق خرید لیتا ہے تو یہ مالی حق ہے تو کہتے ہیں کیا ان کی بے جائز ہے اب سوال یہ ہے کیوں جی ان حقوق کی بہ جائید ہے جیز ہے کیسے لگا آپ کو جائید ہے اس سے بات چلا کہ آپ صبح کے دس نہیں تھے ہاں تو وہ کہنا بیان کریں گے اصل فی پھر بیو کہ ہر بے میں اصل یہ ہے کہ حرم ہے کیا ہے حلال ہے مباح ہے جائز ہے تو اب پہلے زمانے میں یہ چیز نہیں ہوتی تھی مانوی حقوق کا تصور پہلے زمانے میں نہیں تھا آج کل ان کا تصور ہے تو اب مثال کے طور پہ یہ کمپنی ہے پیپسی اب کوئی اور آدمی اٹھتا ہے وہ ایک فیکٹری بناتا ہے اور اس میں پیپسی والا مشروب تیار کرتا ہے اور اس کا نام بھی کیا رکھتا ہے پیپسی تو کیا اس کے لیے جائز ہوگا نہیں جائز ہوگا کیوں؟ کیونکہ اس کو کوئی آدمی پہلے سے یہ حقوق کس کے خرید چکا ہے پاکستان میں کسی آدمی کے پاس حقوق ہوں گے انڈیا میں کسی آدمی کے پاس اس کے حقوق ہوں گے تو یہ کسی کمپنی کا ٹریڈ مارک جو ہے اس کی وے ہوئی ہے اور یہ شریعت کے مطابق ہے اب وہ اور آدمی آ کے اس کی نقل کرے گا اس کی تکلیف کرے گا تو یہ درست نہیں ہوگا تو بہار ہمارا اس سے کیا تعلق ہے ہمارا یہ تعلق ہے اس بات سے کہ ریڈ مارک بیچنا اور یہ کتاب جو لکھی ہے اس کے حقوق بیچنا یہ حقوق جو ہے یہ بیچنے جائید ہیں ان کی بہت درست ہے اس کے بعد منتقل ہوتے ہیں ہم دوسرے قیدے کی طرف دوسرا قہدا کیا ہے آپ کے پاس عربی میں العبرت الرق لاسدی ول مہانی لا لادی ول ترجمہ کیا کیا گیا اس کا دوسرا قیدا کیا, کیا, کیا ہے کہ عقود میں عقود کا معنی کیا ہوتا ہے عقد کی جمع ہے ترجمہ اردو میں کیا کریں گے اس کا صبح یہ سب کچھ ہو چکا ہے میں سے دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کتنا یاد رہا آپ کو معاہدہ ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا معاہدہ تو عقود میں مقصد و معنی کا اعتبار ہوگا الفاظ کا اعتبار نہیں ہوگا جب معاہدہ ہوگا آپ کا کسی سے اس میں اعتبار کس کا ہوگا مقصد و معنی کا ہوگا الفاظ کا اعتبار نہیں ہوگا پہلی نظر میں آپ اس قیدے کو دیکھیں گے تو آپ کو قاعدہ غلط نظر آئے گا آپ کہیں گے یار مجھے کیا پتہ اس کی نیت کا تو عقد میں تو اعتبار الفاظ کا ہونا چاہیے لیکن ذرا تفصیل میں آپ جائیں گے تو آپ پھر کہیں گے کہ قاعدہ بالکل ٹھیک ہے تو اس قاعدے کا معن و مفہوم کیا ہے کہ جب آپ کا کوئی عقد ہوگا معاہدہ ہوگا تو کیا اس میں الفاظ کی طرف دیکھا جائے گا یا مان و مفہوم کی طرف دیکھا جائے گا اور اس قاعدے کا فائدہ تب وادے ہوگا جب الفاظ کا اطلاق الفاظ کا استعمال کسی غیر معروف معنی میں ہوا ہو جن الفاظ میں عقد ہوا ہے ان الفاظ کا استعمال الفاظ کے مشہور معنی میں نہیں ہوا بلکہ کس معنی میں ہوا ہے کسی اور معنی میں ہوا ہے غیر معروف معنی میں ہوا ہے اس کی مثال کیا ہے شیخ صاحب کی طرف سے مثال آپ لے لیں تاکہ بات واضح ہو جائے ایک آدمی کہتا ہے بےر تو کا بنتی بے شرین کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بیس ہزار روپے میں بیچتا ہوں کتنے میں بیچ رہا ہوں تو اب آپ سے آپ سے سوال ہے کوئی آدمی بیٹی کو بیچتا ہے بیس ہزار روپے میں تو یہاں بیس سے کیا مراد ہے نکاح مراد ہے کیا مراد ہے نکاح مراد ہے نکاح کی جگہ پہ اس نے بے کا لفظ بول دیا ہے اب آپ بھی جانتے ہیں کہ اسے مراد کیا ہے تو اب اس میں اعتبار جو ہے بے کا ہوگا یا اعتبار نکاح کا ہوگا اس کے اوپر اس معاہدے کے کو اوپر کون سے حکام لاگو ہوں گے بے والے یا نکاح والے نکاح والے, نکاح والے. تو یہ ہے قیدے کا مطلب کہ معاہدے میں اعتبار کس کا ہوگا مانا کا مقصود کا مقصد کیا ہے الفاظ کا اعتبار نہیں ہوگا یعنی کہ جب آپ نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی تمہیں میں بیس ہزار روپئے میں بیچی اور آپ نے کہا میں نے قبول کر لی اب کل کو آپ اس بیٹی کو ایسے استعمال کریں جیسے لونڈی کو استعمال کی جاتا ہے اور لڑکی کا باپ عدالت میں چلا جائے وہ کہے کہ میری بیٹی اس کے پاس ہے اس کے نکاح میں ہے میں نے اس کے نکاح میں دی تھی اور یہ اس کے حقوق ادا نہیں کرتا اس کی ایک اور بھی بیگم ہے اس کے پاس اس کو رات دیتا ہے اس کو رات نہیں دیتا اس کو کپڑے خرید کر دیتا ہے اس کو کپڑے خرید کر نہیں دیتا اس کی رہس بڑی اعلیٰ ہے اس کی بہت نکمی سی ہے بلکہ ایک ڈرائیوروں جیسے چھوٹے سے روم میں رہتی ہے تو وہ آدمی کورٹ میں جا کے کہتا ہے بھائی نکاح نہیں ہوا ہمارا معاہدہ آپ پڑھنے جج صاحب معاہدے میں یہ تھا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی بیچ رہا ہوں بیس ہزار میں تو میں نے تو خریدی ہے وہ بیوی بی تو ہے نہیں وہ تو میں ہوئی ہے تو اب فیصلہ کیا ہوگا ڈی صاحب کیا فیصلہ کریں گے جی ہاں وہ نکاح کے مطابق بیوی بی کے حقوق ہیں وہ لے کر دیں گے یہاں الفاظ کا اعتبار نہیں ہوگا مانا مقصود کا اعتبار ہوگا کہ اس کا مطلب کیا تھا ہاں اگر یہیں الفاظ کسی لونڈی پہ بیچے جا بولے جاتے ان کے آج کل تو لوڈیاں نہیں ہیں لیکن جب کبھی لونڈیاں ہوں گی جب جب تھی اس زمانے میں کوئی آدمی لوڈی بیچتے ہوئے کہے کہ میں یہ تمہیں بیچ رہا ہوں بیس ہزار روپئے میں تو یہ کیا ہوگی یہ بہ ہوگی یہ نکاح ہوگا لیکن جب وہ اپنی آزاد بیٹی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بیس ہزار روپئے میں بیچ رہا ہوں تو یہ بے نہیں ہے یہ کیا ہے کیوں جی ایسا میں کیا ہے پھر کیا کہہ دیا آپ نے آپ سو رہے تھے نا جی بلد سونے بلد والے یہ ہو جائے تو اچھی بات ہے یہ ہو جائے تو ہونا ایسے ہی چاہیے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا ایجاد و قبول ہو رہا تھا اسی وقت صحیح الفاظ لکھے جاتے یہ تو ہونا چاہیے لیکن اگر نہیں ہوا تو اب حل کیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا حل کیا ہے اس کا چلے جی دوسری مثال لے لیں دوسری مثال کہتا ہے جی کفلت تو بشرط بشرتی بری کفلت تو یہ شاید آپ کے مذکرہ میں نہ ہو کوئی لکھنا چاہے تو لکھ لے ویسے چند اور مثالیں میں نے آگے چل کے لکھی ہیں لیکن یہ مثال کفلت تو بشرط بشرتی بری میں فلاں آدمی کا کفیل ہوں کفیل سے براد کیا ہے جامن کفیل سے مراد کفیل کا وہ لفظ نہیں ہے جو یہاں پہ چل رہا ہے کفیل سے مراد وہ لفظ ہے جو پاکستان انڈیا میں چلتا ہے وہاں کوئی کسی کا کفیل بنے کیا مطلب کیا بنتا ہے زامن یعنی کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے اس کے اوپر میرا قرضہ ہے یہ دے نہیں رہا آپ مجھے اس سے قرضہ لے کر دیں اور آپ کہتے ہیں جی میں اس کا جامن ہوں لیکن میری شرط ہے میں اس کا زامن بنوں گا میں کیا بنوں گا زامن لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ اس کو بری کر دیں کیا مطلب آئندہ <سؤال> آپ نے اس سے سوال نہیں کرنا قرضے کر کے بارے میں زامن میں بنتا ہوں کفیل میں بنتا ہوں لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ نے آئندہ قرضے کے بارے میں اس سے سوال نہیں کرنا یہ بری ہے کفل تو فلانن, میں فلان آدمی کا قفیل بن رہا ہوں زامن بن رہا ہوں اس شرط پہ کہ وہ بری ہوگا ہاں جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ضمانت کا عام طور پہ معنی کیا ہوتا ہے جب آپ کسی کے زامر بنتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں یہ قرض دے گا یا اس کا قرض میں دوں گا اس کو آپ نہ پکڑیں کیا مطلب ہوتا ہے اس کا جی جی عبد بھائی ہاں اس کا عام معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ قرض دے گا لیکن یہاں پہ سات لفظ اس نے کیا بول دیا ہے میں اس کا فلان بنتا ہوں اس شرط پہ کہ یہ بری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ضمانت نہیں ہے جو مشہور ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں حوالہ عربی میں کیا کہتے ہیں حوالہ کیا مطلب کہ یہ قرضہ اب میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے یہ قرضہ اس سے میری طرح منتقل ہو گیا ہے آپ کی توجہ دائیں بائیں کیوں ہو رہی ہے بھائی یہ کلاس نہ ہونے کا کافی نقصان ہو رہا ہے میں کہوں گا. جی ہاں صرف چند لوگوں کی توجہ ہے میں چہرے پڑھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں آدمی کا جامن ہوں اس شرط پہ کہ وہ بری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کفالت کا لفظ جو بولا گیا یہ ضمانت کے معنی میں نہیں ہے مشہور معنی میں نہیں ہے یہ حوالہ کے معنی میں حوالہ کا مطلب کیا ہوتا ہے قرض کا ایک آدمی سے دوسری کی جانور منتقل ہو جانا گویا کہ وہ قرضہ جو اس کے ذمہ تھا وہ میرے ذمہ آ گیا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں اور یہ قرضہ میں چھوڑا تو اب یہ حقیقت میں یہ ضمانت نہیں ہے اچھا اب اعتبار کس کا ہوگا یہ اب کل کو اس میں بھی جھگڑا تو ہونا ہے کل کو کیونکہ میں نے کہہ تو دیا کہ میں فل تو فلانن میں فلاں آدمی کا ضامل ہوں اس شرط پہ کہ وہ بری ہے اب جس نے قرضہ لی رہا تھا وہ میرے پاس آ رہا ہے کہ قرضہ دیجیے آپ نے کہا تھا کہ وہ بری ہے اور قرضہ میرے ذمہ ہے وہ کہ میں نے تو نہیں کہا تھا میرے ذمے میں نے تو کہا تھا کہ کفل تو فلانند کہ میں زمانت دیتا ہوں میں نے کیا لفظ بولا تھا میں زمانت دیتا ہوں وہ کہے گا بھئی آپ نے آگے یہ بھی کہا تھا نا کہ اس شرط پہ کہ وہ بری ہے اب یہ معاملہ بھی کورٹ میں جائے گا کورٹ کیا فیصلہ کرے گی لفظ کفالت کی طرف دیکھے گی یا آخری لفظ کی طرف دیکھے گی کہ اگر نہ ہو بری ان تو جج جو ہے وہ دیکھے گا بری کی طرف کہ آپ نے کہا تھا کہ میں فلاں آدمی کا کفیر ہوں زامن ہوں اس شخص پہ کہ وہ بری ہے وہ بری کا مطلب یہ ہے کہ قرضہ آپ نے اپنے ذمہ لیا تھا اب وہ قرضہ آپ ادا کریں تو یہ ہے اب قاعدہ پہ دوبارہ دیکھیں قیدا کیا ہے شیخ صاحب سے پوچھیں قیدا کیا ہے کو یہاں ہاں کیوں شیخ صاحب قیدا کیا مجھے ہے بلا آجائے آجائے آجائے آجائے آجائے شیخ صاحب نے دیکھیں شیخ صاحب نے اس کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ علم لینا بہت مشکل ہے علم بھاری چیز ہے اگر کہیں پہ مجلس ہو ہنسی مزاح کی تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے شیخ صاحب نے کہا کہ بڑی دنیا ہوگی کیونکہ وہاں پہ کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن علم لینا دماغ کے اوپر بوجھ ڈالنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے تو اس میں واقعی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے آپ کا قصور نہیں ہے لیکن کوشش کریں اپنے آپ کو بدا رکھنے کی آپ میرے ساتھ حصہ لیں میرے ساتھ آپ سوال و جواب میں شریک ہوں میں سوال کروں جواب دیں تو انشاءاللہ پھر آپ کی نیند جو ہے وہ آپ سے دور رہے گی تو یہ دو مثالیں ہو گئی ہیں پہلی مثال کیا تھی جی آپ نے بتانا ہے پہلی مثال کیا تھی میں اپنی بیٹی کی بیع کرتا ہوں کتنے میں بیس ہزار روپئے میں اور وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا تو یہ اصل میں کیا ہوگا جی شیخ صاحب آپ کا نام بھول گیا ہوں میں ہاں ہاں جی شیخ رفیق صاحب جی جی یہ پتا ہے شیخ ہیں یہ میرے ذہن میں موجود ہے یہ پتہ نہیں سربیا کے ہیں کہ جی تو بتائیے شیخ صاحب یہ مثال جو ہے کہ میں نے اپنی بیٹی بیجی یہ اب فیصلہ کیا ہے کہ یہ بیع ہے یا کچھ اور ہے یہ نکاح ہے اور یہ جو دوسری چیز دوسری مثال تھی وہ کیا تھی ادھر سے پوچھتے ہیں جی شیخ صاحب آپ بتائیں گے زامت بننے کے الفاظ سے اب حقیقت میں یہ ضمانت ہے یا کچھ اور ہے حوالہ ہے عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں حوالہ کہ وہ قرضہ ان کی بجائے میرے ذمے منتقل ہو گیا ان کے ذمے سے میرے ذمے منتقل ہو گیا تو یہ انتقال ہو چکا ہے تو یہاں بھی ہم نے کس کی طرف دیکھا ہے حقیقت کی طرف دیکھا ہے معنی کی طرف دیکھا ہے الفاظ کی طرف نہیں دیکھا چلے جی دی. اور یہ سب کچھ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ جو نیت ہے جو مقصد ہے وہ زہر ہو رہا ہو اگر کہیں پہ نیت پوشیدہ ہے تو پھر فیصلہ الفاظ کے مطابق ہوگا یہ عقاعدہ وہاں پہ استعمال ہوگا جہاں پہ کسی نے الفاظ استعمال کیے اس معنی میں جو معنی مشہور و معروف نہیں ہے لیکن کوئی نہ کوئی کرینا ایسا چھوڑ دیا ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا مقصد کچھ اور ہے تو پھر ہم فیصلہ کیا ہوگا کہ ہم نے الفاظ کی طرف نہیں دیکھنا کدھر دیکھنا ہم نے بولیے معنی کی طرف ہم نے دیکھنا ہے آئیے چاند مثال اس کی دلیل کیا ہے دلیل انالواد ان نمال کہ املوں کا دار و مدار کس پہ ہے نیت پہ ہے اور ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے اب چند مثالیں لے لی بے کے تعلق سے اب تک جو مثالیں دی تھیں دو مثالیں ان کا تعلق بہ سے تھا حقوق تھے لیکن بہ نہیں تھے ایسے ہی نا اب پہلا لفظ جو ہے ہم نے کہہ دیا وہ بہ نکاح کے معنی میں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہ تو نہیں تھی عقد تھا لیکن بہ نہیں تھی اور دوسرا بھی عقد تھا لیکن وہ بھی بے نہیں تھی اب شیخ صاحب کہتے ہیں چند مثالیں آپ لینے پہلی مثال آپ کے پاس موجود ہے پہلی مثال کیا ہے سیارتی سب لوگوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں تاکہ میں آسانی سے سوال کر سکوں جی یہ آخر میں جو شیخ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں نہیں آپ یا ادھر ہی دیکھیں ادھر دیکھیں ان میں سے جی آپ ہی یہ کیا اس کا معنی ہے وہ سیارتی پڑھیں ذرا جی yes, جی میں اپنی گاڑی ایک ہزار روپے میں ہیبا کر رہا ہوں کیوں جی یہ ہیبا ہے کہ بے ہے بے ہے الفاظ کون سے استعمال کیے گئے ہیں ہیبا کے اور ساتھ کیا کہہ دیا گیا ایک ہزار جب ایک ہزار آ گیا تو یہ کیا ہے بے ہے اچھا جی اب اس کے اوپر حکام کون سے لاگو ہوں گے بے والے اب گاڑی کی تحدید ضروری ہے کون سی گاڑی اور ہبا ہو تو اس میں گاڑی کی تحدی ضروری ہے نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں آ رہے تو جو بھی گاڑی آ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن جب یہ وے ہے طے ہو گیا بے ہے تو یہاں باقاعدہ شریعت کے مطابق معاہدہ ہوگا کون سی گاڑی کون سا ماڈل کون سا رنگ اور یہ جو کہا ایک ہزار ایک ہزار کون سے ایک ہزار ایک ہزار ریال ایک ہزار دنار ایک ہزار پاؤنڈ ایک ہزار ڈالر کیا چیز ہے اب جب وے ہوگی تو بے کے سو لاکو ہوں گے اور جب ہیبا ہوگا تو ہیبا کے سور لاگو ہوں گے اس لیے ہمیں یہاں قیدا لانا پڑا جس نے بتا دیا کہ یہ ہبا نہیں ہے یہ کیا ہے جی ہے آخری مثال کی طرف دیکھیں ذرا آخری مثال مثال نمبر پانچ کیا ہے ہاں جی یہ بڑی عجیب بات ہے پاکو ہند میں پاکو ہند کے لوگ بھی ذرا کچھ عجائبات رکھتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں آپ قرآن کریم خریدنے کے لیے جائیں پوچھیں کیا قیمت نہیں نہیں نہیں نہیں کریم قرآنِ قرآن کی قیمت نہیں دے سکتے تو آپ پوچھیں ہدیہ قرآنِ قرآنِ قرآن کیا ہے کیا کہتے ہیں قرآن کریم کا ہدیہ کیا ہے قیمت نہیں کہتے ہیں یہاں پہ آپ قیمت استعمال نہیں کر سکتے آپ کیا کہیں گے ہدیہ کیا ہے یہ اربوں میں یقین نہیں ہے یہ پک کیا جائے بعد میں سے تو اب جب احکام لاگو کرنا ہوں گے تو احکام اس پہ کون سے لاگو ہوں گے ہدیا کے کہ بے کے بے کے؟, کے ہوں گے یہ کوئی ہدیہ نہیں ہے یہ فراڈ الفاظ ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر بھی آپ اتنی مشکل سمجھتے ہیں اس لفظ کو کچھ دیں مجھے فری میں پھر لیکن نہیں دیں گے فری میں اچھی طرح اس کی بہ کریں گے سب کچھ کریں گے لیکن لفظ نہیں بولنا یہ تو یہاں پہ بھی ایسا ہی بات یہ ہے کہ یہ ہدیہ نہیں بلکہ احکام کون سے لاگو ہوں گے بے والے لاگو ہوں گے اچھا नंबर مثال نمبر دو مثال نمبر دو جی عبد المجید بھائی پڑھیے آپ کا نام عبد المجید ہی ہے نا نجیب صاحب جی ہاں جی پڑھیے جی کتاب نہیں ہے نصر اللہ بھائی کہاں ہے بھائی کتاب یہ چراغ پہلے دے رہا ہے میری کچھ اور کتابیں ہونی چاہیے جن لوگوں کے پاس ہوئی ہیں ان کو ایسے فائدہ نہیں ہوگا کتاب کے بغیر جی جی سہیل بھائی پڑھیے پھر آواز نہیں آ رہی نہیں دوسرے نمبر پہ گیسے کیسے توجہ ہوتی ہے ہاں جی بے تو سیارتی بلا دمن کیا ترجمہ ہے اس کا کہ میں تمہیں اپنی گاڑی بغیر کسی معاوضے کے بیچ رہا ہوں میں اپنی گاڑی آپ کو بیچ رہا ہوں بغیر کسی معاملے کے کچھ نہیں لوں گا لیکن آپ کو بیچ رہا ہوں ہاں جی یہ بے ہے کہ ہبا ہے یہ ہیبا ہے اب یہاں پہ لمبا چوڑا معاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کون سی گاڑی جو بھی ہے بھی آنے دو جو بھی رنگ ہے جیسی بھی ہے آنے دو تو یہاں پہ ہیبا کے کام لاگو ہوں گے کیوں جی کیوں دل کیا ہمارے پاس اللہ تو مودی یہ بار بار کہہ دے کو نا تاکہ کہ ہمارا تعلق مضبوط ہو دلیل ہماری یہ ہے کہ جب کوئی معاہدہ ہوگا جب کوئی عقد ہوگا تو اس میں اعتبار زہری الفاظ کا نہیں ہوگا بلکہ اس مان و مفہوم کا ہوگا جو زہر ہو رہا ہے جو وعدے ہو رہا ہے مثال نمبر تین جی ادھر سے کون سا پڑھیں گے یہ مثال آپ پڑھ سکتے ہیں اردو ہاں پڑھیے اصلف تو ہی رہے گا ہادر کتاب بے حادث کیا مطلب ہے اس کا کہ اس کپڑے کے عبد یہ کتاب تمہیں بطور سلف دیتا ہوں اس سلف کیا چیز ہوتی ہے بے سلف جانتے ہیں بے سلف میں جب آپ کسی سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اسی مدرس میں آپ اس کو دے دیتے ہیں پیسہ قیمت اور چیز کا ملے گی بعد میں چیز کب ملے گی صحابہ کا نام رضوان اللہ علی مجمعین بخاری وغیرہ کی حدیث ہے وہ بے سلم کیا کرتے تھے گندم خریدتے شامی لوگوں سے اور ان کو ایڈوانس کے طور پہ دیتے تھے کیا ایسا اور طے ہوتا تھا کہ ایک سال کے بعد گندم ملے گی اتنے کلو آج کی زبان میں اس زبان کے مطابق اتنے من اور یہ اس کی کوالٹی ہوگی یہ سب کچھ طے ہو جاتا تھا تو بے سلم میں پیسے جو ہوتے ہیں قیمت جو ہوتی ہے وہ ایڈوانس آپ دیتے ہیں اور جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ کب ملے گی وہ بعد میں ملے گی اب یہاں پہ دیکھیے لفظ استعمال کیا ہے سلم کا سلف کا سلم اور سلف ایک ہی چیزیں سلم اور سلف میں قیمت اور پیسے آپ کیسے دیتے ہیں ایڈوانس کے طور پہ اور چیز بعد میں ملتی ہے اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے اس کپڑے کی بس یہ کتاب تمہیں بطور سلف دیتا ہوں ہاں جی یہ بہ سلف ہے یہ بہ سلف ہے واقعی کیا ہے یہ باقی ایسی ہے بھائی یہ حاضر بہ ہے یہ ایڈوانس نہیں ہے کیونکہ دیکھیں آپ خرید کیا رہے ہیں کپڑا آپ لے رہے ہیں اور دے کیا رہے ہیں کتاب دونوں چیزیں موجود ہیں ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں تو یہ حقیقت میں سلف یا سلم نہیں ہے یہ عام ہے یہ کیا ہے عام بے ہے تو اس پہ جو اصول لاگو ہوں گے عام بے کے ہوں گے سلم یا سلف والے نہیں ہوں گے لفظ اگر وہ بول دیا گیا ہے تو اعتبار کس کا ہوگا مانا مخہوم کا مانا مخوم واد مانا مفہوم یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتاب آپ مجھے مجھ سے لیں اور یہ کپڑا دیں اس کا کیا مطلب ہے کہ بحصلف نہیں ہے بہ سلم نہیں ہے الفت اگر سے بول دیا گیا ہے سلف یا سلم کا تو اس پہ جو احکام لاگو ہوں گے وہ اس بہ کے ہوں گے جو سادہ بہ ہے سرم والی بہ کے احکام اس کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے اچھا جی مثال نمبر چار مثال نمبر چار جی کون سے بھائی جی پڑھیں آپ جی ہاں جی بے ٹو کا منفعت داری سناتن بہم ستی آراف ترجمہ ہے نے اس گھر کے منافع پانچ ہزار کے ایوز تمہیں ایک سال کے لیے بیچ رہا ہوں میرا گھر ہے وہ میں اس کے جو فائدہ ہے وہ بیچ رہا ہوں کتنی دیر کے لیے جی ایک سال کے لیے تو کیا یہ واقعی بہ ہے لفظ تو بہ کا بولا گیا بے رکھو کا کیا واقعی بہ ہے یہ کیا ہے پھر یہ اجار ہے یہ کرایہ ہے اب اس پہ احکام بے کے لاگو نہیں ہوں گے کرائے پر احکام لاگو ہوں گے لفظ گچے بے کا بولا گیا ہے لیکن آپ پورا جملہ تو پڑیں جب پورا جملہ پڑیں گے تو پتا چلے گا یہاں مراد بہ نہیں ہے یہ ہے رینٹ ہے کرائے میں دے رہا ہوں کیونکہ بے جو ہوتی ہے وہ کتنے سالوں کے لیے ہوتی ہے بے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے اور یہ جو ایک سال کے لیے دو سال کے لیے تین سال کے لیے یہ کیا ہے جار یہ جار ہے اور اس کے بعد وہی مثال ہے جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے اچھا جی اب شیخ صاحب کہتے ہیں کہ علماء کرام کا کیا موقف ہے اس قہدے کے تعلق سے تو جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ قہدہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ بات درست ہے کہ عقد میں اعتبار معنی کا ہوگا مقصود کا ہوگا نیت کا ہوگا الفاظ کا اعتبار الفاظ کا اعتبار نہیں ہوگا اور کچھ علماء کرام کا موقع یہ ہے کہ یہ اعتبار جو ہے الفاظ کا ہی ہوگا جبکہ وہ موقف صحیح نہیں ہے اچھا کیا دلائل ہیں کچھ ایک دلیل پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا اب شیخ صاحب باقاعدہ دلائل دینے لگے ہیں کیا دلائل ہیں جس کی وجہ سے پتہ چلا کہ یہ قاعدہ ٹھیک ہے کہ اعتبار جو ہے وہ مانا کا ہوگا نیت کا ہوگا مقصود کا ہوگا الفاظ کا اعتبار بول کے الفاظ کا اعتبار نہیں ہوگا اس قیدے کے کہ حق میں دلیل کے آپ کے پاس تو دیکھیے پہلی دلیل کیا ہے رمش بھائی پڑھیے نہیں یہ روش بھائی کو میں نے کہا اونچی بات سے پڑھیے ذرا جی ہاں پہلی دلیل عبداللہ بن عمر سے رویت کردہ وہ حدیث ہے جس میں نویلس نام فرماتے ہیں ان نمل امال کہ ہر عمل کا داروں دار ودار کس پہ ہے نیت پہ ہے ام نما نکل امر اما نوا اور ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے تو شریعت نیت کا اعتبار کرتی ہے جب نیت واضح ہو رہی ہے جب ایسے کرائن اور الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں جن سے نیت کا پتہ چل رہا ہے تو پھر نیت کا اعتبار ہوگا وہ جو ایک لفظ بولا گیا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا دوسری دریل ہاں جی کون سے پڑھیں گے دوسری تریل معنی کا اعتبار کرنا جی موقف کا کرنے سے موقف سے زیادہ بہتر ہے ہاں جی مقصد و معنی اب اس, اس قاعدے کے تعلق سے دو موقف ہو گئے ایک موقف یہ ہوگا کہ مقصد و معنی کا اعتبار کیا جائے اور دوسرا موقف یہ ہوگا نہیں کہ الفاظ کا اعتبار کیا جائے اب علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اصل چیز الفاظ نہیں ہوتے اصل چیز کیا ہوتی ہے مانا مفہوم مقصد الفاظ تو وسیلہ ہیں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اپنا معنی کسی تک پہنچانے کے لیے اپنا مطلب بیان کرنے کے لیے تو اصل چیز مطلب ہوتا ہے معنی ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے کہ اصل چیز الفاظ ہوتے ہیں کیوں نہیں ہاں اصل چیز وہ معنی ہے جو آپ دوسرے تک پہنچانا چاہتی ہیں تو اس لیے اعتبار جو ہوگا معنی مقصود کا ہوگا دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ الفاظ تو وسیلہ ہیں اصل چیز کیا ہوتی ہے معانی اور, معانی اور مقاصد اور مطالب یہ اصل چیز ہوتی ہے تیسری دلیل کیا ہے جی منظور بھائی کہاں ہے پڑھیے ذرا آپ کی کتاب کہاں جی؟ جینے جی پڑھیے ہے ہاں یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے الفاظ کا خلاصہ ہے یہ تیسری تاریخ جو ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے الفاظ کا کیا ہے خلاصہ ہے وہ کہتے ہیں اصل چیز ہے متکلم کی مراد کو سمجھنا جس نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی بیچی بیس ہزار روپے میں اس میں اصل یہ نہیں ہے کہ وہ بیچنا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اصل یہ ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ نکاح کرنا چاہے تو جب آپ سمجھ گئے ہیں اس کا معنی اس کا مقصود اس کا مطلب تو اعتبار اس مقصود اور مطلوب کا ہوگا جو آپ سمجھ گئے ہیں الفاظ کا اعتبار نہیں ہوگا وہ مانا مقصود جیسے جہاں سے بھی سمجھ آئے چاہے وہ الفاظ سے سمجھا دے چاہے وہ کرائم سے سمجھ میں آ جہاں سے بھی سمجھ میں آئے اصل اعتبار معنی کا ہوگا مقصود کا ہوگا مطلب کا ہوگا الفاظ کا اعتبار نہیں ہوگا تحریری ایسی کیبری کی جاتی جس میں کچھ پیدا نہ ہو یہ ایسی کرنا چاہیے بات ٹھیک ہے آپ کی میں آپ کے ساتھ ہوں جس کو صلاحیت نہیں ہے جی وہ الفاظ ادا کر رہی تھی وہی ایک منٹ یہ قیدا آپ کے لیے بنایا گیا کیونکہ آپ میں استات نہیں ہے اسی لیے یہ بنایا علماء مائکرام نے اسمیں دلوقتي اسمیں دلوقتي اسم آپ کا اس میں گلامی کیا ہے امجد صاحب کا خیال رکھ کے قیدا بنایا گیا آپ نے کہا نا کہ مجھ میں صلاحیت نہیں ہے تو اسی لیے قیدا بنایا گیا ہے کہ امجد صاحب میں وہ الفاظ ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے جو ادا کرنے چاہیے تو وہ بے خیالی میں کوئی ایسے الفاظ ادا کر جاتے ہیں جو ادا نہیں کرنے چاہیے پوری بات سن نا پوری بات سن لیں پوری بات وہاں بیٹھے ہیں وہ آپ ہے نا مسئلہ یہ ہے وہ امجد صاحب ہیں بولنے والے کہنے والے امجد صاحب ہیں یہ ہم باتیں کس کے بارے میں کہا امجد صاحب کے بارے میں آپ سمجھیں بات کو دھیان سے آپ نے کہا نا کہ مجھے پتا نہیں ہے دوسرے کو یہ کرنا چاہیے مسئلہ یہ کہ آپ کی کہانی ہے یہ کہ آپ یہ کہہ بیٹھے کہ میں اپنی بیٹی جو ہے مثال کے طور پہ فرض کر رہے ہم یا آپ نے قرآن کے بارے میں کہہ دیا چلے بیٹی کو چھوڑ دیں بیٹی کے اوپر شاید دو باہ ناراض ہو جائے قرآن کی مثال لیں اب آپ کہتے ہیں قرآن کا ایک احترام ہونا ہے قرآن کا ایک ادب ہے اس کے اوپر قیمت کے الفاظ استعمال کرنے مناسب نہیں ہیں تو اب آپ نے کہا کہ جی قرآن پاک کا ہدیہ ہے ایک سو ریال اب آپ سمجھتے ہیں کہ ادب کا تقاضہ یہ ہے کہ یہاں پہ قیمت کا لفظ نہ بولا جائے ہدیے کا لفظ بولا جائے اب آپ نے یہ بول دیا ہے میں نے چپ کر کے خرید لیا میں بھی آپ کی طرح تھا آگے سے سو ریال دیے اور لے لیا کل کو پھر کوئی جھگڑا ہو گیا اس پرانے پارک کے معاملے میں اب آپ کہتے ہیں میں نے تو ہدیہ کے طور پہ دیا تھا اس کے اوپر آپ بے والے احکام کیوں لاگو کر رہے ہیں جھگڑا ہو گیا میرا اور آپ کا بعد میں تو اب جج کیا کرے گا جب معاہدہ میرا آپ کا ہوا تھا تب جج نہیں موجود نہیں تھا جج تو سمجھدار ہوتا ہے جج اگر اس وقت تو ہوتا تو اس نے آپ کی اصلاح کرتے نہیں تھی اس نے کہنا تھا کہ آپ ہدیے کے لفظ کیوں استعمال کریں قیمت کا لفظ استعمال کریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میرا آپ کا معاہدہ ہوا تب جج موجود نہیں تھا جیسے آپ تھے ویسا میں تھا آپ نے دیا کہہ دیا میں نے چپ کر کے ریال دیا فلام لے کے چل دیا میں نے اصلاح آپ کی نہیں کی میں نے کہا کیا یہ لمبی چوڑی تکلیف کرنی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے انہوں نے کہہ دیا کہ ریال ہے میں ریال دیا اور چل دیا اب جھگڑا تو بعد میں ہوا ہے نا مسئلہ یہ ہے تو الفاظ امجد صاحب گزارش یہ ہے کہ ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے آپ کے ساتھ ہیں لیکن جب یہ معاملہ ہو گیا اس کے بعد کا مسئلہ یہ شروع میں آپ کی بات صحیح ہے اگر میں بھی سمجھدار ہوں آپ بھی سمجھدار ہوں تو وہ لفظ بولنا چاہیے جو شریعت کے مطابق ہو جس میں کوئی شب و شبہ ہی نہ ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ تھے ویسا ہی میں تھا ہم دونوں نے ایک معاہدہ کر لیا اب کل تو میرا آپ کا جھگڑا ہو گیا اب جد کیا کرے گا تو یہ بتایا جا رہا ہے چلے جی اب ایک حدیث بھی لے لیں اس معاملے میں حدیث کیا ہے یہ دیکھیے وہ حدیث کون سا پڑھیں گے ہم جس سب آپ پڑھیں گے اچھا لیکن ہم آپ کو مکمل شریک کرنا چاہتے ہیں آپ دھکے سے صحیح طرح داخل کرنا چاہتے ہیں اندر جی آپ چلے کتاب دے دیے ان کو اچھا کوئی مسئلہ نہیں چلیں یہ آپ پڑھیں پڑھ لیں گے نا جی اونچی بات اونچی بات سب کچھ جائے ذرا ازد قبیلہ قبیلے کے نام ہے اسد قبیلے کے آپ دیکھیے جی نبی کریم صلی اللہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کسی قبیلے کی طرف کس قبیلے کی طرف انس قبیلے کی طرف آج. کس لیے جی وہاں سے صدقے کا مال لے کر آؤ زکات کا مال لے کر آؤ اس سال کی ان سے زکات جو ہے وہ لے کر آؤ اب اس آدمی نے زکات جمع کی اور کچھ لوگوں نے اس کو کچھ مال وغیرہ دیا ہدیہ کے طور پہ کہ یہ ہے زکات اور یہ آپ کا ہدیہ ہے اب وہ آدمی اللہ کے سر کے پاس پہنچا آپ کے حوالے زکات کا مال آپ کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا یہ جو ہے یہ تو مجھے ہدیہ ملا ہے اب لفظ اس نے کیا بولا ہے ہدیہ تو نبی اسلام نے کیا فرمایا آپ اس آدمی کے شدید ناراض ہوئے آپ نے اس آدمی سے کہا کہ جاؤ اپنے باپ اور اپنی ماں کے گھر میں بیٹھ جاؤ اور پھر دیکھو تمہیں یہاں پہ ہدیہ دینے کے لیے کون آتا ہے یہ جو ہدیہ بتا رہے ہو یہ کیوں ملا ہے تمہارے عہدے کی وجہ سے تم وزیر اعظم ہو اس لیے تم چیف منسٹر ہو اس لیے تم اس شہر کے میئر ہو اس لیے تو جو سرکاری عہدے کی وجہ سے ہے تمہیں ہدیہ ملا ہے وہ ہدیا نہیں ہے وہ رشوت ہے وہ کیا ہے اچھا آپ دیکھیے ان لوگوں نے جنہوں نے وہ مال دیا تھا انہوں نے رشوت کا استعمال کیا تھا کہ آپ کے لیے رشوت ہے کیا کہا تھا ہدیہ اور یہ بھی اللہ کے سر کو کیا کہہ رہا ہے یہ کیا ہے اور اللہ کے سر اس کو کس معنی میں لے رہے ہیں رشوت کے معنی میں ہاں وہ تو بھی چائے پانی آج کل کیا رسمال ہوتا ہے اس کے لیے لفظ چائے پانی لائیے اب کل کو یہ پکڑا جائے وہ جو محکمہ ہوتا ہے اینٹی کرپشن وہ پکڑ لیں تو یہ کہے نہیں کہ یہ تو چائے پانی تھا ہاں جی تو کیا خیال بات مان لی جائے گی وہ جب کیا کہے کہ چائے پانی نہیں ہے کیا ہے تو وہ اعتبار کس کا کرے گا الفاظ کا کہ مانا ہو مقصود کا مانا ہو مقصود کا تو یہ شیخ صاحب جو حدیث لے کر آئے ہیں بڑی شاندار حدیث ہے اس معاملے میں ٹھیک ہے جی اللہ آپ کوئی کہتے ہیں جی بخشش یہاں پہ لفت کیا چل رہا ہے بخشش چاہیے تھی اور آپ کے ہاں اور کیا لفت چلتے ہیں جی اس کام کے لیے وہ میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے ہاں وہ ٹریفک پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو پولیس والے موٹر سائیکل روک لیتے ہیں بھی آپ نے پیچھے ایک آدمی کو اور کیوں بٹھایا ہوا ہے اجازت نہیں آج کل ایک موٹر سائیکل پہ ایک آپ ہی بیٹھے گا اب وہ کہتا ہے جی مجھے معاف کر دیں چھوڑ دیں وہ جو دکاندار ہے اس کے پاس جاؤ اور اس کو ایک پیپسی کے پیسے جمع کروا دو یہ ایک پیپسی کے جو پیسے جمع کروائے جا رہے ہیں یہ کیا ہے یہ رشوت ہے تو اب بظاہر لفظ رشوت کا نہیں بولا گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے یہ قیدا کیا بتا رہا قیدا کیا جی پھر بولئے ذرا علی گرا تو پھر جب کوئی معاہدہ ہوگا دو آدمیوں میں تو اس میں اعتبار الفاظ کا نہیں ہوگا کس کا اعتبار ہوگا معنی و مقصود کا اعتبار ہوگا چلیں جی شیر صاحب نے بلکہ یہاں پہ لکھا ہے کہتے ہیں کہ کوئی بڑا آفیسر ہے اس کی جناب دعوت کی جاتی ہے بہت بڑی تقریب اس کے لیے منعقد ہوتی ہے کیوں جی میں اس کی تقریب کرنا چاہتا ہوں کیا کرنا چاہتا ہوں جی اکرام کرنا چاہتا ہوں تقریب کرنا چاہتا ہوں جی فلاں شخصیت کے اعزاز میں تقریب منعقد کی جا رہی ہے کیوں جی اگر یہ غریب آدمی ہوتا تو کیا آپ اس کے لیے تقریب منعقد کرتے آپ یہ سلام پیش کر رہے ہیں اس کے وہ دیکھو تو یہ آپ رشوت دے رہے ہیں یا تو فائدہ اٹھا چکے ہیں یا قبل از وقت رشوت دے رہے ہیں اور اس کا فائدہ بعد میں آپ اٹھائیں گے تو یہاں پہ آپ کے الفاظ کا اعتبار نہیں ہوگا بظاہر آپ نے کیا لکھا ہے لوگوں کو جن کو بلایا ہے کہ فلاں شخصیت کے ایزاد میں تقریب ہو رہی ہے وہ ایجاد وغیرہ نہیں ہے وہ آپ رشوت دے رہے ہیں یہاں پہ شیخ سلیمان روہیلی کہتے ہیں کہ اس بارے میں امام ابن تمیہ رحمہ اللہ کے چند الفاظ ہیں اور بڑے دقیق قسم کے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن سن لاش راؤفی ہبل الفاظ یہ جو معاہدے ہوتے ہیں یہ معاہدے ایسی چیز ہیں جن میں الفاظ کی طرف ہی دیکھا جائے گا الفاظ کی آپ نہیں گومیں گے جو الفاظ سے جملہ پورا جو آپ نے استعمال کیا ہے جو کرائن آپ نے چھوڑے ہیں جس ماحول میں وہ الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں اس سے جو مانو مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے اس کا اعتبار ہوگا اچھا جی اور آخری دلیل یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اب آپ لوگوں کی توجہ آپ کی آنکھیں گھوم رہی ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کی آنکھیں کہیں اور جا رہی ہیں یاد وجہ رکھا کریں ایسے نہیں کیا کریں نبی علیہ السلام کے زمانے میں کثرت سے بہ ہوتی رہی معاہدے ہوتے رہے اور کسی حدیث میں نہیں آیا کہ آپ نے لوگوں کو بے کرنے کے لیے کسی خاص لفظ کا پابند کیا ہو کہ بھئی جس نے بے کرنی ہے وہ یہ الفاظ استعمال کرے گا یہ ایسے کوئی الفاظ سنے آپ نے کبھی کسی مولوی صاحب سے آپ نے سنا ہو کہ اللہ کرسول نے کہا تھا کہ بے کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ کوئی بھی جملہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اعتبار اس جملے کے مان و مفہوم کا ہوگا جو ایک لفظ اس میں بولا گیا ہے خاص اس لفظ کا اعتبار نہیں ہوگا البتہ یہاں پہ شیر صاحب کہتے ہیں کہ نکاح کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے کہتے ہیں مشورہ یہی ہے کہ نکاح کا معاملہ جو ہے یہ بڑا نازک معاملہ ہے کسی لڑکی کی عزت کا معاملہ ہے تو یہاں پہ جو آپ الفاظ استعمال کریں اور اس میں بہت زیادہ احتیاط کریں اچھا جی کہتے ہیں آپ اس قیدے سے ایک ایک اور چھوٹا سا اصول نکلا ہے اور وہ کہ بے کو مناقض کرنے کے لیے قیدے سے ایک چھوٹا سا قیدا وہ کیا وہ شاید آپ کے یہاں میں نے لکھا بھی ہو دیکھیے گا ہاں لکھا ہوا ہے ماشاء اس قیدے سے معقود ایک اصول صفحہ نمبر بیس پہ کہ لا لفظ کہ بیع کے منعقد ہونے کے لیے الفاظ شرط نہیں ہے یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ خاص الفاظ شرط نہیں ہے اب دوسری یہ چیز کہ کوئی بھی لفظ شرط نہیں ہے لفظ نہ بولے بیع ہو جائے گی اور اس کا نام کیا ہے دیکھیں نیچے کیا نام لکھا بیع المحافا کیا نام ہے جی اور عام طور پہ آج کل کون سی بہ چل رہی ہے بیع المحافا چل رہی ہے آج کل آپ جناب سپر اسٹور میں جاتے ہیں قیمت اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے خاموشی سے کیشیئر کے پاس آپ بیس ہزار رکھتے ہیں اور چیز لے کے باہر نکل آتے ہیں نہ آپ نے کوئی لفظ بولا نہ اس نے کوئی لفظ بولا کیوں جی بولتے ہیں تو اس کو اس کو کیا کہتے ہیں بیع اول موتا ایک ہاتھ سے دیا ایک ہاتھ سے لیا اور کوئی لفظ بھی استعمال نہیں کیا دیکھیں بیع الماطا کی تدیب کیا لکھی ہے کوئی لفظ ادا کیے بغیر کوئی چیز لینا اور اس کی قیمت ادا کر دینا اچھا جمہور علماء کے کا موقف یہ ہے کہ بیع الماطا درست ہے شافیوں کا یہ قول موجود ہے شافی آزاد کہتے ہیں نہیں بیع الماطا کافی نہیں ہے بولنا پڑے گا بولیے کہ میں یہ چیز اتنے میں بھیجتا ہوں اور وہ کہیں میں ٹھیک ہے میں خریدتا ہوں یہ اجاب و بہت ضروری ہے جبکہ جمہور علمائی کے نام کا موقف یہ ہے کہ نہیں بین مواقع درست ہے اور اس کے کئی دلیل بھی دیتے ہیں جمہور ان دلیل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ پہلے قیدے کے ذریعے وعدے ہو چکا ہے کہ الفاظ مقصود الفاظ مقصود اعتبار کس کا ہے مقاصد کا اور معنی کا تو جب مانا و مخصوص سے مسئلہ حل ہو گیا تو الفاظ بولنے ضروری نہیں ہے آپ نے قیمت پڑی بیس ریے قید اٹھا کے باہر نکل گئے اس کا کیا مطلب ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ بے ہو رہی ہے تو یہ ساری جو حرکت ہوئی ہے یہ حرکت بتا رہی ہے کہ کیا ہوا ہے بے ہوئی ہے اس لیے الفاظ استعمال کرنی نہ مخصوص الفاظ ضروری ہے اور نہ کوئی بھی لفظ یعنی کہ ایک لفظ بھی استعمال نہ کریں تو بے آپ کی ہو جائے گی اور ویسے بھی شریعت میں دوسری دلیل یہ ہے یہ دریال کے چیز کی میں دے رہا ہوں بے معاطا کیا مطلب کیا کہ کوئی بھی لفظ بولے بغیر بے کر لینا درست ہے تو اس کے دریل میں سے دوسری دلیل یہ ہے کہ شریعت میں بی کا تذکرہ آیا ہے اور مترک طور پہ آیا ہے شریعت نے یہ نہیں کہا کہ یہ لفظ بولو وہ بولو نہ بولو ایسی کوئی بات نہیں آئی تو اب اس میں اعتبار ہمارے عرف کا ہوگا ہمارے کلچر کا اعتبار ہوگا عرف کا اعتبار ہوگا کس کا ہمارے کلچر کا تو جب کلچر میں ہمارے عرف میں بی کا یہ طریقہ ہے کہ آپ سٹور میں جائیں قیمت پڑے پیسے ادا کریں اور جی اٹھا کے باہر نکل آئیں ہمارا عرف اس بے کو مانتا ہے تو شریف بھی مانتی ہے شریف اس لیے مانتی ہے کہ شریعت نے اس پر کوئی ضابطہ بیان کیا ہی نہیں شریعت نے آپ کو اس معاملے میں آزاد چھوڑ دیا ہے تو جیسے بھی آپ طے کر لیں شریف کو اعتراض نہیں ہے اور تیسری دلیل یہ ہے کہ بہل مواطا ساری مسلم دنیا میں ہو رہی ہے ایسے ہی ہے اور کسی بھی اس پہ انکار کسی نے اس کو غلط قرار نہیں دیا تو یہ گویا کہ خاموش اجماع ہو گیا مسلمانوں کا کہ بیع المعتا جو ہے یہ بالکل صحیح ہے اچھا جی اب کہتے ہیں اس سے ایک اور نتیجہ نکلا جب اب آپ نے یہ مان لیا کہ بیع کے لیے الفاظ شرط اور ماننا ہے کہ نہیں مانا آپ نے یا پہلے یہ منانا پڑے گا مان مانگے بہ کے لیے الفاظ شرط نہیں ہے یہ مان لیا تو اب ایک اور چیز مان لیں وہ کیا وہ کیا ہے آپ کے ہاں لکھا ہوا ہے بے تحریری طور پہ مناقض جب الفاظ شرط نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے تحریری طور پہ بھی مناقض ہو جاتی ہے اور خصوصاً آدمی کی طرف سے جو موجود نہ ہو وہ تحریری طور پہ لکھتا ہے اور دوسرا قبول کر لیتا ہے تو بہ ہو جائے گی اس کی مثالیں نہیں کہتے ہیں مثال یہ ہے ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو لکھا آج کل تو موبائل اور واٹس ایپ کے ذریعے لکھ دیا اور پہلے بھی لکھتے تھے کہ اپنی گاڑی مجھے بیچ دیں پانچ ہزار روپئے میں اور دوسرے لکھا قبل تو کیا میں نے یہ بہن کیا کر لی ہے قبول کر لی ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ بہ منعقد ہو جائے گی یہ الفاظ کے ساتھ ہوئی ہے کہ تحریری طور پہ ہوئی ہے تحریری طور پہ ہوئی ہے تو کہتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے کہتے ہیں ایک اور مثال لیں ایک آدمی کسی ملک میں مقیم ہے اور اس کو پتا چلا کسی آدمی کے بارے میں کہ وہ اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے کسی اور ملک میں یعنی کہ ایک انسان کسی ملک سے ہے شیخ صاحب کہتے ہیں کوئی آدمی مصر سے عمارات میں آیا شیخ صاحب کی مثال لے لیں کہاں سے آیا جی مصر سے کہاں آیا عمارات میں مصر سے آیا ہے کہتے ہیں یہ سوریا سے آیا ہے یعنی کہ مقیم کس ملک میں ہے کہ میں اور پتہ چلا کہ اس کے گاؤں میں ایک آدمی گاؤں کہاں ہے مصر میں یا شام میں ایک آدمی جو ہے وہ اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے اور اس کو اس گھر کا پتہ ہے اس نے دیکھا ہوا ہے مصر میں وہ رہتا ہے اس کے محلے میں گھر بھی رہا ہے تو وہ اس آدمی کو جو وہاں پہ مصر میں گھر بیچنا چاہتا ہے اس کو لیٹر لکھتا ہے اور اس میں کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی بات کر رہا ہوں میں یہ لیٹر میری طرف سے ہے میں فلاں آدمی ہوں میرا یہ نام ہے میرے باپ کا یہ نام ہے اور میں آپ کو لیٹر لکھ رہا ہوں اور آپ کا نام یہ ہے آپ کا وہ گھر جو فلاں جگہ پہ واقع ہے اور جو اتنے میں ہے وہ مجھے خریدنا ہے اور جب اس کو لیٹر ملا اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں نے تمہیں بیچ دیا تو بے ہو گئی ابھی اطلاع اس کو نہیں ملی عمارات والے کو اس کو کب ملے گی بعد میں لیکن جب اس نے لیٹر پڑھا تو اس نے کہا دیا ٹھیک ہے میں تمہیں بیچ دیا تو یہ کیا ہو گئی ہے منعقد ہو گئی ہے آدمی غائب ہے اور یہ منعقد ہو گئی ہے کہتے ہیں لیکن تحریری بے کے بارے میں چند باتیں ذہن میں رکھیے گا دیکھیں آپ کے پاس لکھا بھی ہوا ہے کہ تحریری بہ چند امور کا خیال رکھنا ہوگا تحریری بہ چند امور کا خیال رکھنا ہوگا وہ پہلا امر کیا ہے جی جی ہاں جی سب پڑھیں گے ہم پڑھیے ذرا ہاں جی تحریر وعدے ہونی چاہیے اس کا کیا مطلب ہے کہ وعدے ہو یہاں واضح سے مراد کیا ہے <تصفح> <تصفح> نہیں نہیں واضح سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں واضح سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے ہوا میں لکھ رہا ہے ہاں جی یہ جو تحریر ہے یہ تحریر باقی رہے گی بعد میں سمجھ رہے ہیں یہ ہے شیخ صاحب کا مطلب کہ تحریر وعدے ہونی چاہیے نظر آئے اس کے وہ باقی رہے تحریر جو ہے وہ باقی رہے نظر آئے اس کے حروف پڑے جا سکیں ایسا نہ ہو کہ آپ نہ والا ہوا میں لکھ رہے ہیں تو ہوا والی تحریر کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ شیخ صاحب نے یہاں پہ دو تین مثالیں دی ہیں ہوا والی تحریر کی ہوا والی تحریر کی کہتے ہیں ایک آدمی اپنی بیگم کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو اس نے اس طرح لکھا کیا لکھا تمہیں طلاق تمہیں ٹھیک ہے جی اور آج کل کی نئی جو نسل ہے وہ کیا لکھے گی یو ایسے ہی ہے نا وہ لکھا اس نے کہتے ہیں کہ یہاں اس نے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا ہوا میں لکھا ہے تو جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ ایسی کتابت کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور یہ تلاق واقع نہیں ہوگی یہ اطلاع اس بات کی طرح ہے جو آپ کے دل میں ہے کیوں جی کئی بھائی سوال کرتے ہیں یہ فتوے آتے ہیں پوچھنے کے لیے لوگ کہ جی میں گھر میں بیٹھے بیٹھے میں نے بیگم کو کہا تھا تم اطلاع کیسے کہا تھا دل میں زبان سے نہیں اگر زبان سے بیگم کو کہہ رہے تو میں ہوگی لیکن اگر اس نے سنا ہی نہیں پھر نہیں ہوگی اچھا اگر آپ طلاق لکھ کر بھیجے وہ آگے سے پھاڑ دے بہت سی عورتیں کہتی ہیں طلاق آئی تھی میں نے دیکھی نہیں پھاڑ دی میں نے آگ لگا دی تھی بڑی سمجھدار عورتیں ہوتی پڑھی لکھی عورتیں آج کل کی ہاں جی طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی یار آپ تو لوگ تو پڑھے لکھے ہیں آپ سے مجھے ایسے جواب کی امید نہیں تھی جبیل کے جو متابین ہیں میں ان کو علماء شمار کرتا ہوں آپ یہ جواب دے رہے ہیں تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا جی گواہوں کی کیا کہ پوری بات کریں گواہوں کی ہاں کیا اس کو ضروری ہے کیا ہے کچھ کہیں نا بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ میرے بھائی طلاق جب کوئی دے دل سے نہیں کس کے ذریعے دل میں جو ہوتا ہے اس کو سوچنا کہتے ہیں سوچنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اعتبار ہے بولنے کا چاہے آپ کمرے میں تنہا بیٹھی ہیں آسا سی آواز سے کہتے ہیں جیسے نماز پڑھے ہوتے ہیں اسی انداز سے آپ نے کہہ دیا بیگم کو کہ تم طلاق بیگم نہیں ہے وہاں پہ موجود وہ بلکہ ایک مہینے سے روکی ہوئی ہے سسرال میں پہلے گئی ہوئی تھی وہ آپ نے پیچھے سے یہ دھماکہ کر دیا اب طلاق ہوئی کہ نہیں ہو گئی طلاق ہو جائے گی بالکل <coughs> اور اگر آپ نے طلاق لکھ کر بیچ دی ہے بیگم اس کو پھاڑ دے نہ پھاڑے آگ لگائے نہ لگائے جب یہ تیر نکل گیا ہے تو اب واپس نہیں آئے گا طلاق ہو گئی ہے لیکن یہ جو ہوا میں لکھا گیا ہے شیخ سب کہتے ہیں یہ طلاق نہیں ہے یہ ایسے ہی جیسے دل میں آپ کو کوئی سوچا ہو جو دل میں آپ نے سوچا ہے اس سوچنے سے طلاق ہوگی اگر دل میں سوچا ہے آپ نے بیگم کو طلاق زبان سے دانی کیا دل میں تو وہ طلاق نہیں ہے جب تک کہ زبان سے ادا نہیں کریں گے زبان سے جب ادا کریں گے گواہ موجود ہو نہ ہو کوئی اور ہو نہ ہو بیگم سنے نہ سنے بیگم آگ لگائے جو مردی کرے جب آپ نے لکھ دیا یا آپ نے جب زبان سے ادا کر کے طلاق ہو جاتی ہے لیکن جو ہوا میں لکھیں گے تو اس کا کوئی اتبار نہیں ہے آپ شیخ صاحب ایک اور مثال دیتے ہیں کہتے ہیں آپ کی بیگم آپ کے قریب ہی سوئی ہوئی ہے اور آپ جناب والا اسی کے سراحے پہ انگلی سے لکھ رہے ہیں کیا تمہیں ہوا میں نہیں لکھا آپ کہاں لکھ رہے ہیں سرہانے پہ کہ تمہیں طلاق تو کہتے ہیں جمہور علماء کرام کے نام کے یہ بھی طلاق نہیں ہوگی اس طلاق کا اعتبار نہیں ہے جی اور ایسے ہی کہتے ہیں ایک تیسری مثال لیجئے آپ تیسری مثال کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی کیل ہے کیڑ سمتے ہیں کہ نہیں سمتے نہیں نہیں مسمار مسمار کو انگلش میں کیا کہتے ہیں جی باقی نیل چلے ٹھیک ہے نیل ہے تو ٹھیک ہے مسمار ہے بھر دی میں تو یہ مسمار جو ہے اس کے ذریعے کسی نے لکھا برف کے اوپر اور برف وہ ہے تو پگل جائے گی اچھا جی اور ایسے ہی کسی نے پانی کے اوپر لکھا انگلی کے ساتھ کس کے اوپر لکھا پہلی مثال کیا تھی کہاں لکھا ہوا میں دوسری کیا تھی کس کے اوپر لکھا سرہانے پہ تکیے پہ اور تیسری مثال کیا تھی برف جو پگلنے والی ہے اور چوتھی مثال کیا ہے کس کے اوپر لکھا ہے پانی کے وہ دریا میں یا نہر میں پانی میں لکھ رہا ہے کہ تم یہ تو شیخ صاحب کہتے ہیں اس تحریر کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے تلاک واقع نہیں ہوگی रेट جی ریت کے اوپر لکھا نہیں ریت کا تو اعتبار ہوگا مٹی کے اوپر لکھیں گے اعتبار ہوگا لیکن یہ پگلنے والی چیزیں یہ ختم ہونے والی چیزیں جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے جی جی جس کے باقی نہیں رہتی تو اس لیے شیخ صاحب یہاں پہ کہتے ہیں بے کے معاملے میں کہ بے کیا ہونی چاہیے بے اگر آپ تحریری طور پہ کر رہے ہیں تو وہ تحریر ایسی ہو جو باقی رہے جو بعد میں پڑھی جا سکے اچھا اور اسی کا حصہ یہ ہے یہ پہلا امر جو ہے میں نے کہا نا پہلا امریک دیکھیں پہلا امر ہے پہلا امر کیا ہے تحریر واضح ہو اسی کے ساتھ یہ بھی کہ یہ معروف ہو یہ معلوم ہو کہ تحریر کس کی طرف سے ہے اور کس کے نام پہ ہے اس کے ساتھ آگے یہ لکھنی تحریر وادے ہو اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہو کہ تحریر کس کی طرف سے ہے اور کس کے نام ہے اچھا یہ جی دوسرا عمر کیا ہے دوسرا عمر یہ ہے کہ بے پے قبول اور ریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے موافقت اسی مجلس میں ہو جس میں تحریر پڑی جائے یعنی کہ وہ جو عمارات سے لیٹر لکھا گیا ہے مصری آدمی کو کیا کہ آپ کا فلاں مکان میں خریدنا چاہتا ہوں اتنے میں خریدنا چاہتا ہوں جو فلاں محلے میں ہے اب اس کو لیٹر ملا لیٹر اس نے پڑھا اب اس نے کہا دو تین دن میں سوچوں گا تو بعد میں وہ کہتا ہے بیٹھے بیٹھے کہ ٹھیک ہے جی میں نے قبول کیا تو یہ بے منعقد نہیں ہوگی بے منعقد یہ ہے ہاں ایک مجرس اور وہ یہ ہے کہ جو بھی لیٹر ملے پڑھتے ہی اسی مجلس میں یہ بات کہے کہ ٹھیک ہے جی میں نے تم یہ مکان بھیج دیا اور بعد میں اس کو اطلاع دے دے اطلاع چاہے بعد میں دے لیکن قبول کیا میں نے واقعی تمہیں مکان دے دیا یہ اسی وقت طے ہو جانا چاہیے کیوں کہتے ہیں کہ جہاں پہ بے ہوئی ہے وہیں پہ اس مجلس میں سارا کچھ طے ہو جانا چاہیے تو یہ اس کی مجلس ہے جو لیٹر پڑا ہے یہ اس کی مجلس ہے اچھا جی اب کہتے ہیں یہیں سے ایک اور مسئلہ شیخ صاحب مسئلے کے اوپر مسئلے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں جدید مسائل وہ کہتے ہیں جدید وسائل کے ذریعے یہ بلکہ آپ کے یہاں لکھا ہوا ہے جدید وسائل کے ذریعے کیا کرنا بیع کرنا جدید وسائل کیا ہے فون اور کیا ہے انٹرنیٹ تو اس کے ذریعے بیع کا حکم کیا ہوگا تو کہتے ہیں فون کے ذریعے بیع جائید ہے اور وہ عقد والی معدے والی مجلس کون سی ہوگی وہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اگر فون کٹ گیا تو مجلس ختم ہو گئی تو اگر آپ دوبارہ بات کریں گے تو پھر نئے سرے سے وہ شروع ہوگی کہنے کا مطلب یہ ہے یہ نہیں کہ دوبارہ نہیں ہو سکتی بات ایسے ہی وہ مصری آدمی جو ہے مصر میں لیٹر پڑے گا وہ کہتا ہے میں تین دن کے بعد چار دن کے بعد فیصلہ کروں گا تو پھر وہ نئے سرے سے بات شروع ہوگی اب وہ اب دوبارہ اس کو لکھے گا ہاں جی میں وہ مکان بیچنا چاہتا ہوں اب آپ بتائیں اب وہ بتائے گا پھر تو اس لیے اب فون کے ذریعے اب آپ جب کسی سے بہ کریں گے تو ایک مجلس کون سی ہوگی جب تک فون کٹ نہیں جاتا وہ آدمی آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو یہ مکان بیچتا ہوں آپ نے اسی فون میں کہہ دیا ٹھیک ہے میں نے تمہیں میں نے خرید لیا اتنے میں تو ٹھیک ہے لیکن اس نے کہا آپ سوچو میں پڑ گیا فون کٹ گیا تو اب رے سرے سے بہ ہوگی پرانی بات کا اعتبار نہیں ہوگا آپ اس پہ مقدمہ نہیں کر سکتے کوٹ میں آپ بات اگر کوٹ میں آپ چلے گئے جی آدمی نے مجھے فون کیا تھا کہ میں یہ مکان بھیجتا ہوں ایک علاق ریال میں اور میں نے پانچ منٹ کے بعد فون کر کے اس کو کہہ دیا تھا ٹھیک ہے اب یہ مان نہیں رہا عدالت کیا فیصلہ کرے گی عدالت کرے گی کہ جب اس نے آپ کو فون کیا تھا فون کٹنے سے پہلے پہلے آپ کہہ دیتے تو بے منعقد ہو جاتی لیکن فون کٹ گیا اور آپ نے ہاں نہیں کی تھی اب نئے سرے سے بہ ہوگی پرانی گفتگو کا کوئی اعتبار نہیں ہے اچھا جی ایسے ہی آپ انٹرنیٹ کے ذریعے بہ اس میں کیا ہوگا ای میل کے ذریعے ایسے ہی ہے نا یا آڈیو کال کے ذریعے یا ویڈیو کال کے ذریعے تو کہتے ہیں اس طریقے سے بے منعقد ہو جاتی ہے اور وہ مجلس کون سی ہوگی یہ کہ جب ای میل آپ کو کسی نے بھیجی ہے کہ میں یہ مکان خریدنا چاہتا ہوں جب ای میل آپ پڑھیں گے اسی وقت آپ کہیں گے ٹھیک ہے اگر آپ نہیں کہتے اور کہتے ہیں ٹھیک ہے کل تک میں فیصلہ کروں گا تو پھر وہی مصری لیٹر والی بات ہو جائے گی جی ہاں اچھا دی یہاں پہ شیخ صاحب کہتے ہیں ایک تنبیہ وارننگ دھیان سے کہتے ہیں کہ یہ جو گفتگو ہم نے کی ہے تحریری طور پہ بے اور جدید وسائل کے ذریعے بہ اس میں ایک بات دن میں رکھیے گا جس چیز کی بیع ہو رہی ہے وہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کے بارے میں شریعت نے یہ اصول طے کیا ہو کہ جس مجلس میں بیع ہو رہی ہے اسی میں ایک ہاتھ سے دیں اور ایک ہاتھ سے لیں سونے گولڈ کی بہ ہے یہ لیٹر کے ذریعے نہیں ہوگی یہ نیٹ کے ذریعے نہیں ہوگی یہ آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے نہیں ہوگی جبکہ آج کل انٹرنیٹ پہ یہ بہ ہو رہی ہے غلط ہے شریعت کے خلاف ہے اچھا کہتے ہیں لیکن علمائے کرام رام نے اس کا ایک حل نکالا ہے گولڈ کا بھی ایک حل نکالا ہے اگر آپ نیٹ کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں فون کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں اور کیا کہتے جی ہوں گی ہونڈی یہ ملکی قوانین اس کی اجازت نہیں دیتے اس لیے اس سے دور رہے لیکن اگر ملکی قوانین اجازت دیتے ہوں تو شریعت کے لحاظ سے یہ کیسے جائید ہوگا کرنسی کی بہ گولڈ کی بہ اب دیکھیں نا آپ تو ہونڈی والے کو کیا دیتے ہیں ریال دیتے ہیں نا وہ ادھر کیا دے رہا ہے وہ روپیہ دے رہا ہے تو اگر آپ ریال دیں اور وہ ریال آگے پہنچا دیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا اعتراض یہ ہے کہ آپ دیتے ہیں ریال وہ آگے کیا دیتا ہے روپیہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پہلے نمبر پہ کیا کام ہو رہا ہے تبادلہ ریال کی روپے کے ساتھ بہ ہو رہی ہے ریال کی کیا ہو رہی ہے اور یہ ایسی بہ ہے جس میں مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے نا جبکہ ایسا نہیں ہو رہا ایسا نہیں ہو رہا تو یہ جو نیٹ کے ذریعے ہے اس میں بھی یہی اتراض ہے فون کے ذریعے جو ہو رہا ہے اس میں بھی اتراد ہے تو اس کا حل کیا ہے کہتے ہیں حل یہ ہے کہ جو بائے بائیں بیچنے والا گولڈ بیچنے والا اس کا وکیل ہو نیب ہو کوئی اور جو خریدنے والا ہے مشتری اس کا بھی کوئی وکیل ہو تو جو پیچنے والے کا وکیل ہے وہ خریدنے والے کے وکیل کو وہ چیز ایک ہی منس میں پکڑا دے یعنی کہ آپ نے فون پکڑا ہوا ادھر نیٹ کے ذریعے آپ کر رہے ہیں اور جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے جہاں پہ گولڈ موجود ہے وہاں پہ آپ کا وکیل موجود ہو وہ کیا گولڈ خرید رہا ہے اور بیچنے جو بیچنے والا ہے وہ خود موجود ہو یا اس کا وکیل موجود ہو تو اسی مجرس میں یہ کام ہو جائے وکیل کے ذریعے پھر ٹھیک ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے یہی صورتحال کرنسی کی ہے کہ وکیل اگر موجود ہو آپ کا اور ہونڈی اگر ملکی قوانین کے مطابق جائز ہوتی تو اس میں یہ صورتحال نکالی جا سکتی ہے کہ آپ اسی آدمی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جس کو آپ ریاض دے رہے ہیں آپ اس سے الگ نہیں ہوتے ہیں اور ادھر آپ کا وکیل ہے انڈیا میں وہ بتاتا ہے جی میں نے وہ پیسے وصول کر لیے ہیں اس کے بعد آپ ہوڈی والے شخص سے الگ ہوتے ہیں تو پھر یہ شریعت کے لحاظ سے جائز ہو جاتا لیکن اب ان کی قوانین کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ جو حکمران ہیں ان کی ان معاملات میں اطاعت کرنی چاہیے ان کی یہ بات ماننی چاہیے کر لیتے ہیں لیکن قانون طور پہ وہاں پر وہ نہیں ہوتا اس کے لیے ملکیت تبدیلیں ہوتی ہیں یہ بھی کیا کیسے کیسے پہلے والی مثال میں جو اب پین کارڈ دوسرے ملک آئے دوسرے ملک آدمی کا الگ ہے لیکن وہ گھر کی بات کر رہے ہیں گھر کی بات وہ شریح طور پہ تو ہو گیا نا شریعت تو تو اتراج نہیں ہے نا اور ملکی قوانین میں بھی اعتراف نہیں ہے جب آپ جائیں گے تب وہ رجسٹری اور دیگر امور جو ہے پورٹ میں جا کے طے ہو جائیں گے ملکی قوانین اس کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ کر لیں زبانی اور بعد میں ہمارے پاس آ جائے آپ پورٹ میں جا کے اس کو طے کر لیں لیکن گولڈ میں ایسا نہیں ہو سکتا گولڈ میں ایسا نہیں ہو سکتا گولڈ میں کرنسی میں ان چیزوں میں،, میں ایسا نہیں ہو سکتا آپ جانتے ہیں تو یہ جناب تھا ہمارا قیدا نمبر دو نمبر دو کیا تھا جی ہمارا علی ابراتو فل مقو دی کیا مانا اس کا ہاں جی بیٹا آپ بتائیں گے کیا مانا اس کا ہاں جی ہاں معاہدے میں مانو مفہوم کا اعتبار ہوگا کس کا اعتبار نہیں ہوگا الفاظ کا اعتبار نہیں ہوگا چلیں جی اب ہمارا قیدا نمبر تین چرونے لگا ہے وقفہ کا ہے شیخ صاحب ٹائم کیا طے ہوا تھا مغرب تک کیا مسلسل چلے پھر تو چلے کتنا ایک گھنٹہ باقی ہے چلیں جی یہ ہمارا تیسرا قیدا ہے تیسرا قیدا کیا جی القصود القو فی العقود اس کا معنی کیا ہے جی عبد بھائی کے پڑوسی جو ہیں پڑوسی آپ کے جی پڑھیے گا در اردو میں کیا لکھا ہوا ہے اکثر لوگوں کے پاس کتاب نہیں ہے بھائی ہاں کثر جو ہے اقد پہ اپنا اثر ڈالتا ہے یہ ہے تیسرا قاعدہ تو یہاں پہ آگے سوال بھی آ گیا ہے سوال کیا ہے تو جی پڑھیں گے آپ سوال پڑھیے ہاں جی تو اس کا جواب اس سوال کا جواب شیخ صاحب نے ایک اور جگہ پہ دیا ہے اگر کسی کے پاس کتاب موجود ہے تو میں نے یہ سفر نمبر لکھ دیا ہے عربی کتاب کا صفحہ نمبر کیا ہے ایک سو اکیس تو وہاں پہ شیخ صاحب نے جواب دیا ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے کہتے ہیں کہ جو قادہ ہے پہلا قیدا کہ عقود میں اعتبار جو ہے الفاظ اور الفاظ کا نہیں ہوگا بلکہ کس کا ہوگا مانو مخوم کا ہوگا تو اس کا تعلق جو ہے تعلق ان الفاظ سے ہے جن الفاظ کے لیے عقد جو ہے وہ طے ہوتا ہے اور یہ جو ابھی قدا ہم نے پڑھا ہے القسود مسلت الفلحقی ان کا تعلق عقد میں جو قصد ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے اس سے ہے عقد کرتے ہوئے آپ کے قصد کے آپ کے ارادے کے اثرات کیا ہوں گے یہ اس بارے میں ہے قیدہ جب ہم مزید گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ اس سے سمجھا جائے گی تو کہتے ہیں راج بات یہ ہے شیخ صاحب کہتے ہیں راج بات یہ ہے کہ قصد جو ہے اس کا عقد پہ اثر ہوگا جائز ہونے کے لحاظ سے بھی اور صحیح ہونے کے لحاظ سے بھی کہ وہ عقد جائز ہے کہ ناجائز وہ عقد صحیح ہے کہ فاسد یہ جو ہم نے حکم لگانا ہے اس حکم میں قصد کا بھی بڑا اثر ہے کس کا اثر ہے قصد کا ارادے کا تو کہتے ہیں کہ قصد جو ہے اگر فاسد ہو قصد کیا ہو نیت کیا ہو اگر بولیے ذرا کوئی عقد کرتے ہوئے آپ کی نیت فاسد ہے نیت آپ کی خراب ہے اور اس نیت کے بارے میں علم ہو گیا تو عقد کے فساد کا حکم لگایا جائے گا ہم کہیں گے کہ یہ عقد فاسد ہے کیوں عقد کیوں فاسد ہے نیت جو ہے وہ خراب ہے اور ہمیں پتا چل گیا آپ کی نیت کا کسی طریقے سے یہ <تصفح> کہنا چاہتے ہیں لیکن اگر نیت کا پتا نہ چلے تو پھر عقد جو ہے وہ ظہری طور پہ ٹھیک ہوگا لیکن بندے اور رب کے درمیان وہ فاسد ہوگا کیونکہ رب کو تو پتا ہے نا آپ کی نیت کا رب کو پتا ہے آپ کی نیت کا تو اس لحاظ سے وہ عقد فاسد ہوگا اور اگر نیت کے بارے میں علم ہو گیا تو پھر زہری طور پہ بھی عقد آپ کا فاصد ہوگا اب اس کی مثالیں ہیں مثالوں سے آپ سمجھیں گے پہلی مثال کیا ہے جی عبد الرحمان بھائی کیا مثال ہے پہلی نکاح تہلیل اردو میں کیا ہے نکاح نکاح حلال جی کہتے ہیں ایک عورت ہے اس کے خاؤ نے اس کو کتنی طلاقیں دے دی ہیں باری باری کتنی تلاقے دے دی ہیں تین دے دی ہیں اب وہ حلال نہیں ہے وہ عورت کس کے لیے پہلے خامد کے لیے کب تک حلال نہیں ہے جب تک کہ کسی اور خامد سے نکاح نہ کر دے ٹھیک ہے جی اب کون قربانی دیتا ہے کہ میں اس کی مثال دوں آپ میں سے مثال اچھی نہیں ہے اگر قربانی قربانی دیتا ہے تو میں اس کے نام پہ مثال دی جا سکتی ہے چلیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا رکھتا ہے یہاں پہ زید ہے کہ نہیں جی ٹھیک ہے زید ہے دی. <تصفح> <تصفح> <تصفح> اس بیچارے کی شامت آتی ہے ہمیشہ <تصفح> زید نے اپنی بیگم کو تین طلاقیں دے دی وقفے وقفے سے دے دی اب اس کی بیگم اس کے لیے حلال نہیں ہے ہمارے نزدیک بھی اور ان کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک بھی اور ان کے نزدیک بھی ان کے نزدیک آپ جانتے ہیں کون ہے وہ اب میاں صاحب روتے پھر رہے ہیں بیگم صاحب اپنی جگہ پہ رو رہی ہیں بچے اپنی جگہ پہ پریشان ہیں اب کسی مدرسے کے موروی صاحب کو ترس آ گیا کس کو ترس آ گیا کسی مدرسے کے موروی صاحب کو اور انہوں نے اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیج دیا اس کے باپ کو نکاح کا پیغام بھیج دیا کہ میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں اس کے باپ نے کہا اچھی بات ہے مدرسے کے مولی صاحب مل گیا عالم دین نمازی روزہ رکھنے والے حلال حرام کی تمیز کرنے والے اس سے اچھا لڑکا ہمیں کہاں سے ملے گا تو انہوں نے اس سے نکاح کر دیا مولی صاحب نے نکاح کیا اور ایک رات کے بعد کیا تلاش دے دی کیوں بھائی اور میں نے تو نکاح کیا اس لیے تھا تاکہ اس کو اس خامن کے لیے حلال کر دوں اب بتائیے یہ جائز ہے کہ غلط ہے بھائی کوئی پلاننگ نہیں ہوئی کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا وہ چھوڑیے اس مثال کو جو آپ کے ہاں پہلے سے مشہور ہے کہ باقاعدہ پہلے منصوبہ طے ہوتا ہے کہ بھائی آپ ذرا میری بیگم سے نکاح عارضی طور پہ کر لیں ایک رات کے لیے صبح آپ اس کو تلاش دیجئے گا پھر میں نکاح کر لوں گا یہ تو باقاعدہ منصوبہ بندی ہو گئی نا یہ تو پلاننگ ہو گئی یہ تو مورو ہے لیکن یہاں پہ موروی صاحب نے کسی کو بتایا ہی نہیں زہر یہ کر رہے ہیں کہ پکا نکاح کر رہا ہوں ایک رات کے بعد طلاق دے دی صبح اراد کر رہے ہیں کہ بھائی میں نے تو نکاح کیا اسے مجھے تو کوئی ضرورت نہیں تھی نکاح کی میں نے اس لیے کیا تھا کہ بےچارہ روتا پھر رہا ہے بچے بےچارے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں عورت جو ہے بے سہارا ہو چکی ہے میں نے ان دونوں کو آپس میں ملانا چاہا ہے میرا ارادہ خیر کا ارادہ تھا اب اس کا کیا حکم ہے جی اب کہنا پڑے گی ذرا کہنا پڑی کیا ہے القس <القصودو> مسد تن <مؤثرتن> فروق <فلوقود> موری صاحب نے اپنی نیت بتا دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقد کیا ہوا فاسد ہوا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اب بھی حلال نہیں ہوئی بیچاری کا نکاح بھی ہو گیا ہم بستری بھی ہو گئی اور حلال اب بھی نہیں یہ ہے القصد <مؤثرتن فلوقود> فروق تو حلال کیسے ہوگی لوگ کہتے ہیں جی قرآن نے حلالے کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلاں لہو ممبار کو حتہ تن کی کہ یہ عورت حلال نہیں ہے اپنے تین طلاق دینے والے خامن کے لیے حتیٰ کہ کسی اور مرض سے شادی کرے تو کہتے ہیں یہ تو قرآن نے ذکر کیا ہے قرآن نے جو ذکر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مولوی صاحب جن کی میں مثال دی ہے نیت صاف ہونی چاہیے وہ اس نیت سے نکاح کریں کہ یہ لڑکی ہمیشہ میرے پاس رہے گی اگر آپ کو ترس آ رہا ہے بےچاری یہ سہارا ہو چکی ہے تو ٹھیک ہے ہمیشہ کبھی اس کو اپنی بیوی بنا لے اس کے بچے بھی ساتھ لے آئیں اور لڑکے کا کیا کسی اور جگہ نکاح کر لے گا اللہ اس کے لیے کہیں اور خیر لکھ دے گا لڑکی کو خیر موری صاحب سے مل جائے گی اس نیت سے نکاح کر لیں اب اب مولی صاحب کو لڑکی پسند نہیں آ رہی لڑکی تنگ کرتی ہے مولی صاحب دیکھ رہی ہیں اس کی حرکتیں عجیب ہیں اب انہوں نے تلاک دے دی ہے اب یہ پہلے خام کے لیے حلال ہے کیونکہ یہاں پہ مولی صاحب کی نکاح کرتے ہوئے نیت کیا تھی <تصفيق> نیت صاف تھی نیت خراب تو جب نیت صاف تھی تو نکاح بھی صاف جب نیت درست تھی تو نکاح بھی درست اور جب نیگل خراب ہوگی تو نکاح بھی خراب ہو جائے گا اچھا یہاں پہ شیخ صاحب نے ایک دو چیزیں بیان کی ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس میں عبرت ہے میرے لیے اور آپ کے لیے شیخ صاحب کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ واقع ہوئے ہوں گے کہتے ہیں ان واقعات میں سے ایک واقعہ طلاق سلاس کا ہے طلاق سلاسا کا ہے تین طلاقوں کا ہے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کسی نے فون کیا فون کرنے والی کوئی لڑکی تھی اور وہ رجوع کے بارے میں سوال کر رہی تھی کس کے بارے میں رجوع کے بارے میں سوال کر رہی تھی اور سعودیا سے تھی شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں لڑکی کہاں کی تھی سعودیا تھی ان کے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی انڈیا کی جہاں پہ جہالت عام ہے نہیں سعودیہ کی کہتے ہیں وہ رجوع کے بارے میں پوچھ رہی تھی رجوع کیسے ہوگا کیا ہوگا تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ پہلی طلاق ہے تو اس نے کہا نہیں میں نے کہا دوسری طلاق ہے اس نے کہا نہیں میں نے کہا پھر تمہارا خامو تمہیں تینوں طلاقیں دے چکا ہے کہ نہیں میں نے کہا پھر کیا ہوا ہے کہتے ہیں وہ مجھے سات مرتبہ طلاقیں دے چکا ہے کتنی مرتبہ سات مرتبہ لیکن ہر دفعہ طلاق الگ تھی کسی بار بھی تینوں طلاقیں ایک ساتھ نہیں دی یعنی کہ وہ عورت لڑکی کیا سمجھتی ہے کہ اگر تینوں طلاقیں ایک دفعہ دیں گے پھر کام خراب ہوگا ایک طلاق دی اور رجوع کر لیا اس کی کہانی ختم ہوئی پھر دوسری طلاق دی اور رجوع کر لیا اس کی کہانی بھی ختم ہوئی پرانی طلاق کو الگ تھی وہ تو کہانی ختم ہوگی پہلے تو اس انداز سے سات للاقی ہو چکی ہیں اور آپ لدو کے بارے میں پوچھ رہی ہے اچھا آپ کہتے ہیں کہ اگر میں بھولا نہیں ہوں تو اس کا سوال طلاق کے بارے میں نہیں تھا وہ تو مجھ سے بھی پوچھنا چاہ رہی تھی مالی لحاظ سے کہ مالی لحاظ سے میرا معاملہ کیا ہوگا شاید پوچھنا چاہ رہی ہو کہ جن دنوں میں طلاق میں تھی ان دنوں کا خرچہ میں اسے لوں نہ لوں اس نے تو فون اس لیے کیا تھا طلاقوں کے معاملے میں اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی کہ سات طلاقیں ہو چکی ہیں اس کو وہ درست سمجھ رہی تھی اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ اگر تین طلاقیں ایک ساتھ دے, دے گا تو تب طلاق واقع ہوتی ہے اگر کوئی ایک طلاق دے دے پھر رجوع کر لے تو یہ تین طلاقیں نہیں ہیں اس کا کام خراب نہیں ہوتا تو میں نے اس سے کہا کہ تمہیں سات طلاقیں ہو چکی ہیں اور تم نے اس خامن کے ساتھ زندگی گزاری اللہ سے توبہ کرو اور اب تم اس خام کے لیے حلال نہیں تو کہتے ہیں اس لیے میں یہاں پہ طالب علموں کو یہ خبردار کرتا ہوں شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سے طلاق کے بارے میں کوئی سوال کرے تو اس سے اچھی طرح پوچھ لیا کریں کون سی طلاق ہے طلاق کیسے دی تھی پہلے کبھی تو نہیں دی تھی یہ سارے سوال کر لینے چاہئیں ورنہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مبہم سا سوال کریں گے جان بوجھ کے سوال کو وعدے نہیں کریں گے تاکہ ساری ذمہ داری مولوی کے سر پہ آ جائے اور میں تو اللہ سے کہہ دوں گی کہ میں نے سوال پوچھا تھا اور ان صاحب نے جواب دیا تھا ذمہ دار ہوں میں تو نہیں ہوں تو وہ بات کو چھپائیں گے بات گول مول کرنے کی کوشش کریں گے آپ اس معاملے میں اچھی طرح تحقیق کریں اور یہ بھی شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ بھی کہوں گا کہ جب آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ اس کو کچھ ٹائم دیں اس کی بات دھیان سے سنیں اس کی باتوں سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا سوال کرنا چاہ رہا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ آدھا سوال سنتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں میں سوال صحیح سمجھ گیا ہوں آپ اس کے مطابق جواب دے دیتے ہیں جبکہ اس سائل کی کیفیت کچھ دوسروں سے مختلف ہوتی ہے تو آپ اس انداز سے جواب دیں گے تو جواب کیا ہو جائے گا غلط ہو جائے گا پھر شیخ صاحب کہتے ہیں ایک اور سن لیں کہتے ہیں ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا افتا میں افتا کس کو کہتے ہیں فتوا دینے کی جگہ میں مثلا نبی میں آپ کو پتا ہے وہاں پہ افتا ہے کہتے ہیں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی نے رجوع کے بارے میں سوال کیا کہ رجوع کرتے ہوئے جب رجوع کریں گے تو تب ہات مہر دیں گے کہ نہیں دیں گے سوال کیا کیا رجوع کرتے ہوئے ہات مہر دیں گے آپ میرے ساتھ نہیں لگتا ہے اب ان کو نیند آ رہی ہے کم از کم اب تو نیند نہیں آنی چاہیے جی ایسے واقعات جو ہوتے ہیں اس میں تو نیند نہیں آتی اچھا جی تو جب علم باتیں ہوں گی پھر میں مانوں گا کہ آپ کو نیند آ رہی ہے تو کہتے ہیں کہ اب وہ مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ حق مہر ادا کرنا ضروری تو نہیں رجوع کرتے ہوئے جبکہ وہ طلاق دے چکا تھا اور اس کی بیگم کو جب طلاق دی گئی تو اس وقت وہ حمل کی حالت میں تھی اور اب بچہ پیدا ہو چکا ہے جس کا مطلب کیا عزت عزت ختم ہو گئی ہے تو اس نے کسی شیخ صاحب کو فون کیا اور شیخ صاحب نے اس کو فتوا دیا کہ ٹھیک ہے اب عزت ختم ہو گئی ہے اب رجوع نہیں ہو سکتا اب کیا ہو سکتا ہے اب نیا نکاح ہو سکتا ہے اب وہ شیخ صاحب جو تھے وہ اس کے چلے گئے ان کے بعد فون پہ ڈیوٹی میری تھی یہ کون کہہ رہے ہیں شیخ سلیمان کہہ رہے ہیں کہتے ہیں ڈیوٹی میری تھی اس کے بعد تو اس آدمی کا فون آ گیا اب وہ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے مہر کے بارے میں تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بتائیں کہ طلاق کیسے واقع ہوئی تھی کیا یہ پہلی طلاق ہے اس نے کہا نہیں اس نے کہا کہ میں نے اس کو ایک طلاق دی اور پھر اس کو ایک طلاق دی لیکن یہ سب طلاقیں الگ الگ تھیں اور یہ تیسری بار میں نے اس کو طلاق دی ہے اور تیسری بار طلاق دی ہے تو وہ حمل کی آخ میں تھی اور اب اس کا بچہ پیدا ہوا ہے تو اب میرا اس کے یہاں ورادت ہو چکی ہے مجھے اس کو پرترسا آ رہا ہے خامن کہہ رہا ہے مجھے اس کو پرتر سا آ رہا ہے تو اب میں اسے رجوع کرنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا بھائی تمہارے لیے رجوع کرنا جائز نہیں ہے تم تین طلاقے مکمل کر چکے ہو اس نے کہا یا شیخ حرام نالک یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے پہلے جو شیخ صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان سے میری بات ہو چکی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ لیا کر سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ ان شیخ صاحب کو آپ نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ آپ پہلے بھی دو طلاقے دے چکے ہیں ان سے آپ نے عام سوال کیا کہ میں نے طلاق دی بیگم حمل کی آپ نے تھی اب بچہ پیدا ہو چکا ہے اب میرے لیے کیا حکم ہے شیخ صاحب نے کہا نیا نکاح کرنا آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ پہلے آپ دو طلاقیں دے چکے ہیں اب مجھے پتہ چل گیا کہ آپ پہلے دو طلاقیں دے چکے ہیں تیسری طلاق ہے اب آپ دونوں کا رجوع نہیں ہو سکتا تو شیخ صاحب نے یہاں پہ یہ مارننگ دی ہے میرے اور آپ جیسے تارظلموں کو کہ ان معاملات میں بہت احتیاط کرنی چاہیے اب ہم آتے ہیں دوسری مثال کی طرف اور قیدا کون سا چل رہا ہے کون سا بھائی بتائے گا تیسرا نہیں بتائیں وہ کیا ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ ارادے کا نیت کا عقد کے اوپر گہرا اثر ہوتا ہے آپ کے ارادے کا عقد کے اوپر گہرا اثر ہوگا اس کی ایک مثال آپ سن چکے ہیں کون سی مثال وہ مہول صاحب نے جو نکاح کیا تھا ترک کیا تھا ہاں چلے اب دوسری مثال کیا ہے دیکھیے ذرا پڑھیں اس کو کون سا پڑھیں گے جن کو نیند آ رہی ہے جی شیخب آپ پڑھیں آپ جی آپ ہی جی آپ ہی پڑھیں دیکھیں شیخ صاحب کوئی کتاب نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اللہ مستان کیا سمجھائے گی کی جی ہنسی مزاح کرنے والے کی بہن اس مثال کی تفصیل کیا ہے ایک آدمی دوسرے سے مزاح کر رہا ہے دو دوست ہیں آپس میں مزاح کر رہے ہیں اور ان کی ذہنی حالت بھی بتا رہی ہے کہ واپس میں مزاح کر لیں ان میں سے ایک کہتا ہے میں تمہیں اپنی گاڑی بھیجتا ہوں پانچ ہزار ریال میں کتنے میں جی جبکہ وہ گاڑی سب کو معلوم ہے مارکیٹ میں اس کی ویلیو ایک لاکھ ریال کی ہے کتنے کی ہے ایک لاکھ ریال کی اب اس نے مزاج میں کہہ دیا کہ میں تمہیں اپنی گاڑی پانچ ہزار میں بیچتا ہوں اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی میں نے قبول کیا اور اس کے بعد یہ جلدی سے اٹھ کے چلا گیا کون خریدنے والا بیچنے والا نہیں اٹھے گا خریدنے والا جلدی سے اٹھے گا بڑا ہوشیار ہے اس نے کئی مدرسے میں بھی ایک سال لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو مسئلہ معلوم ہے اس کو پتا ہے بیگ کب پکی ہوتی ہے جب کیا ہو جائے الگ ہو جائے کیونکہ جب تک آپ دونوں ایک جگہ بیٹھے رہیں گے بہ کینسل ہو سکتی ہے کوئی بھی کینسل کر سکتا ہے اسی لیے جنابی عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کیا بتایا تھا کہ جب وہ کسی سے بے کرتے تھے تو بے کرنے کے بعد جلدی سے وہاں سے اٹھ جایا کرتے تو یہ جہیں گناہ کی بات نہیں ہے یہ کاروباری طریقہ ہے بھی آپ کے ساتھ صاف ستھری کی ہے آپ جلدی سے اٹھ جاتے تھے تاکہ بے کیا ہو جائے پکی ہو جائے میں کوئی طرح نہیں ہوں تو اب نکاح میں بھی ایک مسئلہ آیا شیخ صاحب آپ کے ہاں ایجاب و قبول کتنی بار کرتے ہیں یہ مجھے اس کے اوپر شدید اعتراض ہے تین دفعہ کیوں کرتے ہیں جب ایک بار لڑکے نے کہہ دیا میں نے قبول کیا آپ نکاح ہوا کہ نہیں ہوا دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ فرض کریں احتیاط احتیاط نہیں ہے یہ لڑکی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں آپ وہ تین دفعہ وہ الگ الگ ہوتی ہے بھائی طلاق بھی ایک دفعہ کہنے سے ہو جاتی ہے ہاں جی تو ایک بار ہونا چاہیے پارک اچھا جی چلیں اب یہ جو تھا اس نے دوست نے کیا کہا تھا میں اپنی گاڑی پانچ ہزار ہزار میں آپ کو بیچتا ہوں اور گاڑی کتنی کی ہے مارکیٹ میں اور مزاق کر رہے تھے انداز بتا رہے کہ ہم سر رہے تھے مزاق کر رہے تھے اب یہ اٹھ کے چلا گیا اور پانچ منٹ کے بعد واپس آ گیا گاڑی دے دی مجھے اس نے کہا کون سی گاڑی اس نے کہا جو آپ نے بیچی ہے لیے پانچ ہزار ہزار معاہدہ ہوا تھا میرا کہ میں مزاق کر رہا تھا کہا مزاق کیا ہے بھائی آپ نے الفاظ کہے میں نے قبول کیا اب میں ہماری ہو چکی وہ کہتا بھی میں مزاق کر رہا تھا تو یہاں پہ ہمارے پاس قیدا ہے قیدا کیا کہتا ہے قیدا پڑ گئی نا القسود مثصرت الف القوط قسد جن کے ارادہ عقد پہ اپنا اثر ڈالتا ہے اب مزاح کرنے والے کا کیا ارادہ تھا مزاح کا ارادہ تھا کہ واقعی طے کرنا چاہ رہا تھا اور کرین بھی موجود ہیں اگر کرین موجود نہ ہوں پھر عدالت اس کے حق میں فیصلہ کرے گی جو کہہ رہا ہے کہ پانچ ریال کی گاڑی اس نے بیچی اور میں نے خریدی ہے لیکن پہلا آدمی اگر ثابت کر دے کہ نہیں جی مزاح ہو رہا تھا دو تین آدمی بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھ لیجیے ہم دوسرے سے سنسی مزاح کر رہے تھے اور اس نے سنگھی کے ساتھ لے لیا ہے تو پھر اس قہدے کے مطابق فیصلہ یہ ہوگا کہ بے نہیں ہوئی بے نہیں ہوئی کیونکہ کلین بتا رہے ہیں کہ وہ آپس میں ہنسی مزاق کر رہے تھے اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے حدیث کیا ہے کہ تین چیزیں اگر مزاح میں بھی کریں تو واقعہ ہو جائیں گی کون کون سی تلاد نکاح اور کیا غلام کو آزاد کرنا آپ نے ایک غلام سے کہا جاؤ تم آزاد ہو وہ بےچارا خوش ہے مٹھائیاں بانٹ رہا ہے مٹھائی باندھ کے ایک ہزار میں قرضہ چڑھا کے واپس آیا تو آپ نے کہا کس چیز کی مٹھائیاں باندھ رہے ہو میں نے تو مزاق دیا تھا اب کورٹ کیا فیصلہ کرے گی وہ آزاد ہے کیونکہ نکاح تالاب اور آزادی کے معاملے میں کیا ہے مزار ہنسی مزاق کو بھی سنجیدگی کے طور پہ لیا جائے گا یہی معاملہ نکاح کا ہے نکاح ہوا لڑکی کے باپ نے جناب والا بارات کا استقبال کیا موری صاحب کو بلایا جہیز بھی دیا دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے میں اس کی بات نہیں کرا دیا سب کچھ ہو گیا کھانا کھا لیا اب کہتا ہے جب لڑکی کو لے جانے کی باری آئی تو جناب لڑکی کو لے جائے بغیر گاڑی پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہو بھی لڑکی کو نہیں لے کر جا رہے جی وہ کو نکاح ہم نے مزاج میں کیا تھا تو یہاں کادی کیا فیصلہ کرے گا نکاح ہو چکا ہے تو نکاح تلاق اور یہ جو غلام مزاق کرنا ہے اس معاملے میں اگر کوئی مزاح بھی کرتا ہے تو مزاح کو سنجیدگی کے طور پہ لیا جائے گا یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ان تین چیزوں کے علاوہ مزاح کو مزاح کے طور پہ لیا جائے گا ایسے ہی ہے نا جب ان تین چیزوں میں بتا دیا گیا کہ مزاح کو مزاح کے طور پہ نہیں لیا جائے گا سنجیدگی کے طور پہ لیا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ بے کو اگر اس میں مزاح ہو رہا ہے تو اسے مزاح کے طور پہ ہی لیا جائے گا اور معاملہ واضح ہوا کہ نہیں ہوا چلیں گی اس کے بعد اب تیسری مثال یہ کیا ہے جی بیع اٹل جیا یہ کیا ہے جی مجبور اور بے بس شخص کی بیع اس کا کیا مطلب ہے جی میرا مکان ہے اور محلے کا کوئی بدماش آدمی اس پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے اور میں اسی محلے میں رہنے والے کسی باثر با آدمی کے پاس گیا ان سے کہا کہ وہ آدمی میرے مکان پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہ مکان آپ کا ہے تو پھر وہ قبضہ نہیں کرے گا اس لیے ہم بے کر لیتے ہیں مشہور کر دیتے ہیں کہ مکان آپ نے خرید لیا مجھ سے وہ کہتا ٹھیک ہے جی اب بظاہر بے کر دی گئی دو تین گواہ بھی بنا لیے گئے تاکہ ان تک بات پہنچ جائے گواہ کے جو گواہ موجود ہیں وہ گواہی بھی دے دیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ اب یہ مکان پورا آدمی کا ہے ٹھیک ہے یہ جی مسئلہ حل ہو گیا اب وہ بدماش آدمی کو پتہ چلا مکان تو اس نے خرید لیا ہے اب وہ قبضہ کرنے سے اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا اب دو تین سال گزرے اب یہ آ جی مکان میں رہنے کے لیے اور بطور مالک مکان میں کچھ تبدیلیاں کرنے کے لیے اب وہ آدمی کہتا ہے بھائی مکان تو تم نے مجھے بیچا تھا میرے پاس یہ گواہ ہے تو اب کیا کریں گے جی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی بہ ہو گئی ہے یہ قیدا کیا بتا رہا ہے قیدا پڑھیے فی العقود یعنی کہ گواہ بھی گواہی دیں گے کہ واقعی یہ حقیقی بیع نہیں تھی یہ صرف ظاہر کیا جا رہا تھا کہ بیع ہو چکی ہے تاکہ وہ بدماش اس مکان پہ قبضہ نہ کرے یہ حقیقی بیع نہیں تھی اس لیے اس قیدے کے مطابق قادی اور جج یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ مکان اسی شخص کا ہے جو پہلے مالک تھا وہی اب بھی مالک ہے اور اسی لیے پیسے بھی ادا نہیں ہوئے نہ پیسے اس نے ادا کیے نہ انہوں نے لیے تو یہ ان حقیقی بہ نہیں ہے اور یہاں نیت اور ارادے کا اعتبار ہوگا چلے جی اب مثال نمبر کون سی ہے جی چوتھی مثال یہ کیا ہے جی حصول مال کے لیے قسطوں والی بہ یہ عام قسطوں والی بہ نہیں یہ کون سی قسطوں والی بہ ہے جس میں مقصد وہ چیز لینا نہیں ہے جس کے اوپر بہ ہوئی ہے مقصد مال لینا ہے یعنی کہ آپ سے موٹر سائیکل خریدا گیا گاڑی خریدی گئی قسطوں پہ قسطیں ادا ہوں گی پانچ سال میں مقصد کیا تھا کہ آپ سے گاڑی لے کے ادھر ان کو بیچوں گا اور بیچ کے پیسہ میری جیب میں آ جائے گا کوئی کاروبار کر لوں گا بیٹی کا نکاح کر لوں گا بیٹی کی جہیز کا سامان خرید لوں گا جی ہاں جی تو اب اس کا کیا حکم ہے شیخ صاحب کے الفاظ نے مثال سنیے کہتا ہے کہ کوئی ایسا انسان ہے جس کو مال کی ضرورت ہے تو وہ کوئی چیز خریدتا ہے اور اس کا مقصد وہ چیز خرید کر اپنے پاس رکھنا نہیں ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیز خرید کر مال لے لے مال کی ضرورت ہے تو حقیقت میں اس کا مقصد مال ہے اور وہ چیز نہیں ہے جو وہ خرید رہا ہے تو کیا انسان کے لیے جائز ہے کہ کوئی چیز قسطوں پہ اس لیے خریدے تاکہ اس کو بیچ ڈالے اور مال حاصل کر لے کیوں نہیں یہ جائید ہے اب یہاں پہ قیدا آئے گا قیدا کیا جی جیتا ہاں؟ یہ نہیں ہے اب قیدا کیا دھیان سے القصود القسود <تصفح> کہ ارادہ اور قصد وہ عقد پہ اپنا اثر ڈالتا ہے اب یہاں پہ یہ ارادہ جو ہے کہ چیز آپ اس لیے خرید رہے ہیں کہ آپ نے گھر میں نہیں رکھنی بلکہ اس کو آگے بیچنا ہے یہ ارادہ اچھا ارادہ ہے کہ برا ارادہ ہے شریعت اس ارادے کو غلط کہتی ہے کہ جائز کہتی ہے جیز یہ ارادہ جائز ہے تو جب یہ قصد جو ہے وہ جائز ہے تو یہ بہ بھی جائز ہے ٹھیک ہے جی اس میں کوئی اطراض والی بات نہیں ہے لیکن چند شرطیں ہیں چند شرطیں ہیں تاکہ یہ بے جائز رہے وہ شرطیں کیا ہیں وہ آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں ذرا غور کرتے کریں جائیں ہاں جی پہلی شرط کیا ہے آپ پڑھیں کیا نام ہے جی آپ کا آپ اجازت بھائی نے؟ کیا نام ہے آپ کا درمیان میں ان کا نام کیا جی ہاں شعیب بھائی جی شعیب بھائی پڑھیں گے جی ہاں جی دوسرے دوسرے شخص کو بیچیں جس سے آپ نے گاڑی قسطوں میں خریدی ہے ایک لاکھ والی گاڑی آپ نے خریدی دی ہے ڈیڑھ لاکھ میں کیونکہ کشتوں پہ خرید رہی ہیں اب آپ اسی کو بیچ ڈالیں تو وہ کتنے میں لے گا آپ سے وہ اسی ہزار ملے گا بالکل صحیح کا ہے نوے ملے گا آپ سے ایک منٹ ایک منٹ دیکھیے میں آپ بتاتا ہوں وہ اب آپ سے نوے ملے گا اب یہ کون سی بے ہو جائے گی بے آئل یہ کون سی بہ ہو جائے گی برینہ یہ تو سود ہے گاڑی درمیان میں بہانہ ہے اصل میں کیا ہوا ہے اصل میں یہ ہوا ہے کہ اس نے آپ کو نبے ہزار ریال اسی ہزار ریال دیا ہے اور بدلے میں کیا لے گا ایک لاکھ پچاس ہزار گاڑی تو بہانہ تھی وہ تو واپس لے لی اس نے آپ سے تو اگر آپ اسی کو بیچیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا پھر بیگا بن جائے گی اور وہ کیا ہے سود ہے اس, اس بی کے درست ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اسی آدمی کو نہیں بیچیں گے جس سے آپ نے خریدی ہے نہ برائے راس اور نہ کسی کے واسطے سے نہ برائے راس اس کو بیچیں گے نہ کسی کے واسطے سے یہ خیال رکھیے گا دوسری شرط کیا ہے کہ خریدنے والا جو ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا خرید رہا ہے اور اس چیز کو خریدنے میں اس کا قصد شامل ہونا چاہیے اگرچہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے مال لیکن کم از کم اس کو پتا ہو کہ میں گاڑی خرید رہا ہوں یہ نہیں کہ اس کو بس مال کی فکر ہے اور اس کو پتا ہی نہیں کہ کیا آ رہا ہے بس آنے دو جو بھی ہے اور آنے دو جو بھی ہے یہ بینکوں میں ہوتا ہے یہ کہاں ہوتا ہے بینکوں میں کام چل رہا ہے سود کو جیز کرنے کے لیے ایسے طریقے انہوں نے اختیار کر رکھے ہیں وہ بظاہر کوئی چیز آپ کو بیچتے ہیں اور خریدنے والے کو پتا نہیں ہوتا مجھے کیا رہے بھیجنے بس کو پیسے کی فکر اس کو پیسہ چاہیے شیخ صاحب نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں شیخ صاحب کہتے ہیں کہ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ چاول بک رہے ہیں یا لوہا بک رہا ہے کیا بک رہا ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہتے ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ آپ کا بنیادی مقصد تو مار ہے لیکن کم از کم اب یہ جو بہ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس چیز کی بہ ہو رہی ہے یہ دوسری شرط دیکھیے دوسری شرط کیا تھا خ... اے... خریدی وہ چیز مشتری کے ہاں معلوم و مقصود ہو معلوم بھی ہو اور اس میں اس کا قصد شامل ہو اگرچہ وہ بنیادی طور پہ کس چیز کا کاصد ہے مال کا کاصد ہے تیسری شرط کیا ہے جی یہ بھی ضروری ہے یہ ساری شرطیں لگائی جا رہی بینکوں کے فراڈ کو روکنے کے لیے ان کا فراڈ روکنے کے لیے بینکوں کا فراڈ روکنے کے لیے وہ اس قسم کی جیلی بے کرتے ہیں اور لوگ بھی پھر مولوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں نہیں یہ ہم نے بے کی ہے بک جبکہ سب کچھ فراڈ ہو رہا ہوتا ہے شیخ صاحب کہتے ہیں اب آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ چیز جو میں خرید رہا ہوں بیچنے والا اس کا مالک ہے بینک اس کا مالک ہے کہتے ہیں یا تو آپ کو پتا چلے گا کس, کس طرح رویت کے ذریعے دیکھ کر مشاہدہ کے ذریعے یا آپ کو پتا چلے گا کسی کے بتانے سے کیسے پتا چلے گا یا تو دیکھ کر پتا چلے گا یا کسی کے بولیا جی صاحب آپ جو آپ کی بھی ہٹتی ہے گاہ کے بندے آپ <تصفح> تو بڑے دھیان سے سن رہے تھے کیسے پتا چلے گا سے دیکھنے سے ہاں से سے یا بتانے سے کہتے ہیں آپ جائیں گے شو روم میں آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ گاڑیاں کھڑی ہیں اور آپ وہاں پہ چیک کرتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو بیچ رہا ہے باقی ان گاڑیوں کا مالک ہے یا جو بینک بیچ رہا ہے وہ ان گاڑیوں کا مالک ہے تو یہ دیکھ کر یا بتانے سے یعنی جو بیچنے والا ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ ہم اس کے مالک ہیں آپ بتانے سے جو ہے شیخ صاحب یہاں پہ کچھ کہتے ہیں دیہان سے وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بتائے گا تو بتانے والا با ہونا چاہیے کیوں جی کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی خبریں ملی ہیں کہ اس معاملے میں سعودی بینکوں پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا سعودی بینک جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ گاڑی کے مالک نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ ہم اس گاڑی کے مالک ہیں یا وہ کہتے ہیں جناب فلاں ملک میں ہمارا لوہے کا کاروبار ہے ہم اس کے مالک ہیں یا ہمارا یہ سفید گولڈ کو کیا کہتے ہیں جی ہاں جی پلاٹین جی کہتے ہیں اس کا ہمارا کاروبار ہے یا فلاں جگہ پہ ہمارا چاول ہے ہم اس کے مالک ہیں وہ ہم آپ کو بیچ رہے ہیں اور آپ جو ہیں کسی میں سین کر دیتے ہیں اور یعنی کیسے فراڈ چل رہا ہے شیخ صاحب کہتے ہیں کہ بینکوں والے عام طور پہ کیا کہہ رہے ہیں جی ہمارا لوہے کا کاروبار ہے بحرین میں کہاں کاروبار ہے بحرین, بحرین, میں. بحرین میں یا کہیں گے فرنسا میں جب کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں جتنا یہ لوہے کا کاروبار بحرین میں بتاتے ہیں اتنا لوہے کا کاروبار ہوگا بحرین تو ویسے ہی ڈب جائے گا سمندر میں <laughs> شیر صاحب کہتے ہیں جتنا یہ بتا رہے ہیں کہ بحرین میں لوہے کا ہمارا یہ کاروبار ہے اتنا لوہا بحرین میں ہوگا تو بحرین جو ہے باقی نہیں رہے گا اس اندر میں ویسے ڈوب جائے گا چنے جی آگے شکشا کیا کہتے ہیں ہاں کہتے ہیں ایسے ہی بینکوں کے علاوہ اگر کوئی عام آدمی ہے اور اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ سودی لین دین کرتا ہے تو آپ اس کی بات پہ بھی یقین نہیں کریں گے وہ کہے گا نا کہ یہ چیز میں بھیج رہا ہوں میں اس کا مالک ہوں آپ اس کی بات پہ یقین نہیں کریں گے چوتھی شرط کیا ہے جی دیکھیے گا جی ہاں یہ چیز جب بیچے گا تو اس کی بی میں سودی بینک کو وکیل نہ بنائے بلکہ خود بیچے یا اس کا کوئی وکیل بیچے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس زمانے میں سودی بینک سے کوئی چیز خریدتے ہیں اور اسی بینک کو وکیل بنا دیتے ہیں کہ تم اس کو بیچ دو وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے اور یہ بینک جو ہے یہ حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور یہ اپنے آپ کو یہ چیز بیچ رہے ہوتے ہیں خود ہی خرید رہے ہیں خود ہی بیچ رہے ہوتے ہیں تو یہ بینکوں کے فراڈ روکنے کے لیے شیخ صاحب نے اتنی شرائط ہمیں بتائی ہیں ان شرائط کے بعد ہم کہیں گے کہ یہ چیز جائید ہے کہ آپ کسی سے قسطوں پہ کوئی گاڑی وغیرہ خریدیں اور پھر کسی اور کو بیچ ڈالیں مقصد آپ کا کیا ہے کہ آپ کے پاس مال آ جائے اور اس مال سے آپ کو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا کوئی مکان خریدنا چاہتے ہیں یا بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی صاحب یہاں پہ کر کر لیں لیں ہاں کر السلام <سؤال> علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بات کی ختم کی جا رہی ہے اور